گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت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 فا ولتی بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ نہ बुराई के बराबर برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو ہو تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک दोस्त دوست بن جائے گا وما يلق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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع الام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی عراج کو سامعین یہ پروگرام در اصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا گیا تھا ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو ہم شب نو سے 11 بجے تک ایف ایم پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جبکہ اتوار کو آٹھ بجے ہمارا پروگرام شروع کیا جاتا ہے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر جب کہ اسی پروگرام کا تسلسل دس بجے سے نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک پیش کیا جاتا ہے اس فریکوینسی یعنی اے ایم فائیو پر سامعین ریڈی احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا موقف پیش کر سکیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بڑا سادہ اور آسان سا ہے ہوتا اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر احمدیہ مسلم جماعت کے موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ریڈیو احمدیہ میں شامل ہونے کے لیے آپ بذریعہ ٹیلی فون براہ راست اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر بذریعہ ای میل اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں آج کا یہ پروگرام آٹھ بجے شب شروع کیا گیا تھا پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح سیدہ اللہ تعالی بن بنصر العزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی اس کے بعد پھر براہ راست نشریات کا آغاز کیا آج میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں زاہد عابد صاحب امتیاز احمد سرا صاحب اور مکرم صادق صاحب ہم نے جو بات شروع کیا جو موضوع شروع کیا تھا وہ تھا اسلام اور مغرب اسلام کے لحاظ سے جب ہم نے بات شروع کی اسلام اور مغرب کی تو پھر امریکہ کے لحاظ سے ہم چلے گئے اور امریکہ کی جب بات شروع کی تو ہم نے اپنے ساتھ ٹیلیفون لائن پر لیا قاسم رشید صاحب کو قاسم رشید صاحب ہمارے اسپوکس پرسن بھی ہیں امریکہ میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور ایک مصنف بھی ہیں مقرر بھی ہیں جماعت کے مختلف فورمز پہ آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے بڑی سیر حاصل اور تفصیلی گفتگو کی کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور کس طرح سے احمد یہ مسلم جماعت کوشش کرتی ہے کہ حقیقی اسلام کی تصویر اس مغربی معاشرے میں پیش کی جائے اب ہم اس فریکوینسی پر جب آئے ہیں تو پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے فروری کہ جو پچیس تاریخ ہے یا فروری کا آخری ہفتہ ہے وہ احمدیہ مسلم جماعت کے لیے ایک اہم ہفتہ ہے جس میں جماعت احمدی عالمگیر بیس فروری کے دن کو یوم مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ یعنی یوم مصلح معود کے طور پر منایا کرتی ہے مصلح معود لفظ کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلح جس کا وعدہ پہلے کیا گیا تھا وہ ریفارمر جس کی پیشینگوئی پہلے کر دی گئی تھی اس کی بابت بات کی جاتی ہے تو آج ہم اپنے سننے والوں کے سامنے یہ موضوع رکھیں گے کہ مسلح مود کا پس منظر کیا ہے یہ دن احمدیہ مسلم جماعت کیوں مناتی ہے اور یہ بات کس طرح سے شروع کی گئی تھی ابتدا ہم کرتے ہیں اور چلتے ہیں امتیاز احمد سرا صاحب کی طرف کہ ہمیں بتائیں کہ یہ دن کیوں مناتے ہیں یا بیس فروری کی کیا اہمیت ہے احمدیہ مسلم جماعت میں جی امتیاز احمد سرا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سامعین کی خدمت میں بھی بتایا گیا کہ ہم نے آج کا جو پروگرام کا یہ والا حصہ ہے دوسرا حصہ اس میں پیش گوئی المصلح المعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تو دراصل یہ ایک پیش گوئی ایسی ہے جس کا تعلق ہمارے ایرے نبی کریم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ جب آخری زمانے میں مسیحماؤد علیہ صاحۃ وسلام آئیں گے تو وہ شادی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مبشر اولاد سے نوازے گا تو وہ مشکات آه کتاب فطن الفتاً باب نسر المسیح نزول عیسیٰ علیہ السلام میں درج ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ و فرماتے ہیں کہ ین لوئی صبن و مریم الاد فید فیطو جو ویول تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و کی کی گوئی تھی تو اب آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح یہ پیش گوئی پوری ہوئی لیکن اس کے بتانے سے قبل اس پیش گوئی کا پس بنظر آپ کے سامنے پیش پیش کرنا زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب خادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صاحب والسلام نے جب اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ تحریر فرمائی جی اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا اور میں آپ کے الفاظ میں ہی بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السّلہ وسلم براہین احمد میں تحریر فرماتے ہیں پس خداون تعالیٰ نے اس اخکر عباد کو اس زمانے میں پیدا کر کے اور سدھا نشان آسمانی اور خوار کے غیبی اور معارف معارف و حقائق کو حقائق مرمت فرما کر سدھا دلائل اقلیٰ قطع پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تا تعلیمات حقاء قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرما دے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے اور ہر یک مخالف اپنے مغلوب اور, اللہ اور لا لا جواب ہونے کا آپ گواہ ہو جائے تو اس پیشگوئی کا مقصد صرف و صرف اسلام کی برتری اور اسلام کی تبلیغ جی اور اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں ہر قوم میں پہنچانے کا مقصد تھا ٹھیک ہے اور حضرت مسیح محدود تو وسلام نے یہ ایک اشتہار تحریر فرمایا اور جی تقریباً بیس ہزار اس کی کاپیاں کر کے اس کو مختلف علاقوں میں تقسیم کروایا جی اس میں آپ نے دنیا کے مختلف جگہوں پر رہنے والے لنڈن ہو یا امریکہ ہو اور مختلف علاقوں میں رجسٹری شدہ خطوط بھیجے اور اس میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی طالب حق ہے اور صداقت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے سچائی کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ قادیان میں آ کر رہے اور وہ خود ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیے گئے نشانات ہیں ان کو دیکھے گا اور اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور آج بھی خدا تعالیٰ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا اور وہ خدا جو اسلام پیش کرتا ہے وہ زندہ خدا ہے ٹھیک ہے فرمایا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کہ زندہ کتاب ہے جس کو جس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ نبی ہیں جن کی قوت قدسیہ سے انسان اللہ تعالی کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کر خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسلام ایک ایسا زندہ مذہب ہے کہ آج بھی اپنی صداقت کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود نشان دکھاتا ہے تو اگر کسی نے ان ان ان, ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا ہے تو وہ قادیان مر آ, آ کر رہے اور آ کے مشاہدہ کرے ٹھیک ہے حضرت مرزا صاحب نے یہ پیغام مختلف علاقوں میں پھیلایا اشتہار کے ذریعے سے تو اس اشتہار کو پڑھ کر جو آپ کے قریبی علاقے سے تھے قادیان سے دس قریبا ہندو صاحبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ٹھیک اور ان انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے ہم شہری ہیں जी. آپ کے علاقے میں رہتے ہیں آپ نے امریکہ اور دوسری جگہوں پر بھی خطوط بھیجے ہیں اور ان کو بھی کہا ہے کہ آئیں تو سب سے پہلا حق تو ہمارا ہے ہمیں بھی کوئی نشان دکھائیں ٹھیک ہے تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد مہدی ماؤد علیہ السلام نے ان کے ان مطالبے کو قبول فرمایا اور خدا تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رنمائی فرمائی اور آپ نے چلہ کاٹنے کے لیے ہوشیار پور گئے ٹھیک ہے اور ہوشیار پور میں کے دوران حضرت مسیح محدود تو سلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے بہت سارے کلام سے نوازا یعنی الہام کیا تو جیسا کہ چلہ کاٹنے کا مطلب ذرا مطلب دے. یہ ہے کہ چالیس دن ठीक. کسی سے بات کیے بغیر صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت میں مشغول اور اکثر وقت اپنا عبادت میں مشغول اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تہجد پڑھنی ہے اس طرح کر کے تو اس چلّے کے دوران حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی وسیع ہماؤۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا اور بہت ساری خوشخبریوں سے نوازا ان میں سے ایک خوشخبری بیس فروری اٹھارہ سو میں سبز اشتہار میں آپ نے شائع کی ہاں جی اشتہار میں شائع کی اور اس اشتہار میں یہ جو پیشگوئی تھی زاہد صاحب اس کا نام پیشگوئی مسلح ہماؤد بھی ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ وہ پیشگوئی پڑھ دیں ہمارے سامعین کی خدمت میں پھر اس کے بارے میں ہم اور بات کرتے ہیں جی امتیار صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ اشتہار جو ہے بیس فروری اٹھارہ سو میں جو ہے یہ شائع کیا گیا اور اس کو جماعت حمدیہ میں پیش گوئی مسلم معود رضی عنہ کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہے اس کا ذکر ہمارے پیارے امام حضلۃخام سعیدۃ البنصر عزیز نے اپنے اس خود جمعہ میں بھی جو ہے وہ پوری پیش گوئی پڑھ کے سنائی تھی حضور نے لیکن اس کو یہاں پر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ان سامعین کے لیے جو نہیں سن سکے حضب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں پہلی پیش گوئی با الحام اللہ تعالی عز و عالم ہی ازا وجل خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تجربات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگا دی اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے اے مظفر تجھ پر سلام خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں اور تا دین کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نہستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک زکی غلام تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انموئل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلیمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا دوشمبہ ہے مبارک دوشمبا فرزدن دلبند گرامی اور جمن مظہر الاََ والاخر مض الحق و من نظلہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلالِ الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے اتر سے منسوخ کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نقطۂ نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا و کانہ امراً پھر خدائے کریم جلشانور نے مجھے مشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا چلیئے بہت شکریہ یہ تو پیشگوئی کے الفاظ تھے اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم اسی پر رکھیں گے اور سامعین جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ریڈیو احمدیہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بھی موقع دیں کہ موضوع سے متعلق کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے کوئی سوال آپ کے پاس ہو تو آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 ون سکس یا پھر وہ لوگ جو شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں ٹورنٹو شہر سے باہر ہیں تو ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے ون فور ون زیرو سکس آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر ہیں طارق احمد صاحب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں طارق احمد صاحب کو تارق احمد صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ مہمان چلے گئے قاسم رشید صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے وہ چلے گئے ہیں جی میں اچھا وہ جو بات کر رہے تھے بہت اچھا میں نے ادھر دیکھا ہے اس طرح کے کچھ لوگ جو ایک تو بالکل ان کو اسلام کا پتہ نہیں اور دوسرے جو ہے وہ پرپز لی یعنی پروک کیا پروک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیریو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں آپ گفتگو میں گفتگو کرتے ہیں کہ تنظیم گفتگو یعنی پروک کرنے کیون کو کیسے رپلائی کیا جائے اس کے بارے میں ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ امتیاز صاحب بھی موجود ہیں اور امتیاز صاحب کی طرح صادق احمد صاحب بھی یا صاحب حامد صاحب بھی دونوں حضرات مختلف فورمز پر اللہ کے فضل سے جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے بھی جاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکیں گے تو سامعین ایک اور بات آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ اگر آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے QA Q سے کویشچن اور A سے آنسر کیو اے ایٹ وائس آف اسلام اس ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں براہ راست ہم تک پہنچنا تو پھر ٹیلی فون نمبر ہے 4164106522 ون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صاحب موجود جتنی بھی باتیں انہوں نے پاری اب دیکھیں زخری علیہ السلام کو بیٹا دینا تھا اللہ کے نبی کے چھ سو سال کا وقفہ ہے عیسیٰ علیہ السلام میں ظخری علیہ السلام میں تو اللہ تعالیٰ نے چھ سال کے بعد یا چھ سو چالیس سال کے بعد نبوت ملی تو پھر قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مینشن کیا کہ زکریا کو ہم نے بیٹا دینا تھا تو بشارت دی مریم کو بیٹا دینا تھا تو بشارت دی علیہ السلا کی تسلیم ایسا مجھے یہ تو ہر کوئی شخص اپنی طرف سے پین اٹھا کے الفاظ کی بوچھاڑ کر دے کہ اس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہے اب مرزا صاحب نے ایسا ساری باتیں کہہ دی تو کہیں سے مجھے قرآن پاک کی آیت یا حدیث کا حوالہ ایسا کہیں دے سکتے ہیں آپ بات تو میں بھی کر لوں کہ بھائی فلاں میرے دادا کو نوزب اللہ یہ بات آئی تھی اور انہوں نے اپنی طرف سے لکھی اور میرے دادا بڑا معتبر آدمی تھا اب زکری میرا سوال یہ ہے کہ زکریا اور مریم علیہ صلاحت السلام کو بیٹا بیٹے دیئے گئے تو قرآن نے سات سو سال کے بعد بھی ذکر کیا مرزا صاحب کے بارے میں ایسا کہیں ہے تو مجھے وہ قرآن پاک کی آئے سے بتائے تب ہم مانیں گے یہ صرف اپنی طرف کے حوالے اور اپنی طرف کی یہ تو ہر کوئی کر سکتا میرے دو سوال آتے ہیں اس کا جواب دیں تو پھر میں آگے دوسری بات چلیے بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا تو آپ کا سوال ضرور لیتے ہیں پہلے ہم نے طارق صاحب نے بات کی تھی اور خاص طور پہ یہ سوال کیا تھا کہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی شخص اس طرح سے گفتگو کرے کہ اس کا مقصد ہی آپ کو تنگ کرنا ہو اور تنزیہ گفتگو کرے یا اسلام کا مذاق اڑائے مقصد ہی یعنی اس کا یہ ہو کہ آپ پرووک کرے آپ کو یا آپ کو بھڑکا دے تو ایسے لوگوں سے معاملہ کرنے کے لیے یا گفتگو کرنے کے لیے کیا اچھا طریقہ کون سا ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں صادق جی. احمد صاحب کی طرف چلتا ہوں میں جی صادق صاحب جی آ, اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی اس طرز سے بات کرتا ہے اس کا جواب ہمیں ہمیشہ حکمت کے ساتھ دینا چاہیے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ دینا چاہیے دیکھیں اگر ہم بھی وہی رویہ رویہ یا وہی طرز اپنائیں جس میں وہ بات کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے اس لیے اگر کوئی طنز کرتا ہے تو شاید وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کا علم نہیں یا پھر وہ کوئی بگز رکھتا ہے اس کے دل میں کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا طرز جو ہے وہ اپناتا ہے اس لیے اس کے دل میں جو بات ہے اس کا جو اعتراض ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمارا موقف ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ پیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ اسے سمجھائیں اور اس کا جو بھی اعتراض ہے جو بھی اس کے دل میں بات ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں جی ساز صاحب है. صحیح انہوں نے بات بیان فرمائی ہے आ, اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جیسے قاسم رشید صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارا جو آڈینس ہوتا ہے اگر زیادہ لوگ سننے والے ہیں تو اس بندے کو اگنور کرتے ہوئے اپنا پیغام پہنچانے کی دوسروں تک کوشش کریں ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کے پیغام سے جو ہے بات سمجھ جائے اور راہ راست تک پہنچ سکے تو है. اس لیے جیسے کہ ہمارے پروگرام میں بعض اسکالر بھی آتے ہیں جو طرز کلام اس طرح کا ہوتا ہے یا ان کے سوال اس طرح کا ہوتا ہے جن کو جوابات کئی دفعہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دس دفعہ شاید دیے جا چکے ہوتے भी ہیں تو ہمارا پھر جو موقف ہوتا ہے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے جواب دیا جاتا ہے جو شاید نئے ہوں جن کو شاید سننے है. سے جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کو ان کے ہدایت کا مجھے بن جائے اس لیے یہ پہلو بھی رکھنا چاہیے اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس, طرح اس کو نہیں سمجھنا چاہ رہا یا کوئی بات جو ہے وہ آگے بگ... جہالت کی طرف جا رہا ہے تو قرآن کریم کا حکم ہے اس کو اسلام کہہ کر تم جو ہے اپنے راستے پہ چلے جاؤ اس کو چھوڑ دوس کی حالت پر ٹھیک ہے تو یہ تمام باتیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو اب سوال نمبر دو امین صاحب نے کیا تھا <laughs> امتیاز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سوال دہرانے کی ضرورت تو نہیں آپ دوہرا دیں ایک دفعہ چلیے سوال الفاظ تو بالکل وہ نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ نے ابھی پڑھ کے سنا دی الفاظ بہت اچھے تھے آپ نے سارے الفاظ سنا دیے لیکن ایسی بات راحت بلّہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے اور کیا ثبوت ہے کہ یہ دی تھی اور یہ پوری ہوئی دی. اور واقعہ آپ نے بیان کیا کہ جب بشارت دی گئی بیٹے کی حضرت یہ کو اور اسی ساتھ حضرت بی بی مریم کو تو اس کا تو ذکر قرآنِ کریم نے کر دیا یہ مجھے قرآن سے نکال کے دکھائیں کہ ان کو کوئی بیٹے دینے کی بشارت اور معتبر کہ حدیث, کوئی محتبر حدیث جی اور اپنے بارت دادا کا بھی کوئی حوالہ دیا ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں ناؤز میرے دادا بڑے معتبر تھے اور انہیں جی انہیں جی انہیں بھی کو خبر مل گئی تھی جی جی یہ بات یہ کہنے کا تھا جی جی ماضی کی بات آپ کر سکتے کہ ہیں؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے دادا نے بھی ایسے بات جی جی کہی تھی جی بالکل اصل میں انہیں قرآن کریم کا جو حوالہ مانگا ہے تو وہ حوالہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات ان کو مد نظر رکھنی ہوگی کہ جب ہم نے پیش کوئی آپ کے سامنے پڑھ کے بے بے پڑھی تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد مر صاحب قادیانی مسیحود مہدی ماؤد مہد رسوۃ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحامن فرمایا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی کیا آپ پر کہ یہ ہوگا ٹھیک اب یا تو وہ مرزہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ جو قرآن کریم کا حوالہ ہے کہ و لو تقوال علینہ بازیل لا خزن منحو بالجمین سما لاقان و منہ الوطیم فما من کو من احدن انہوں یہ سورا الحاقہ کی آیات ہیں جو سکسٹی چیپٹر ہے yeah. uh, 45 سے لے کے 48 تک یا 44 سے لے کے 47 تک ان کا ترجمہ بھی امین صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر ہم یقیناً اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ پھر تم میں سے کوئی بھی کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ تھا ٹھیک ہے تو ایک طرف حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح اماؤز و مہدی ماؤد علیہ وسلام یہ اعلان فرما رہے ہیں اور اشتہار پر کئی اشتہار شائع کر دیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی الہام نازل थी. کیا ہے اور یہ اس طرح بیٹے کی بشارت ہے کہ نو سال کے اندر اندر وہ بیٹا پیدا ہوگا اور یہ جو بات ہم بتا رہے ہیں اٹھارہ سو کی بات ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو میں جب یہ بات ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹی بات کر دیتا کوئی بھی کسی بھی انسان کے لیے ہے, تو اللہ تعالی اس کو یعنی کہ جو کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور, حل... اور حقیقت وہی نہیں ہوئی اس کے اوپر ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس طرح کا جھوٹا افطرا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ مار دے گا اور کوئی انسان اسے بچا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے ٹھیک تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دینی وسیع محدیہ محض ماحول السلام نے یہ پیش کوئی فرمائی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر نو سال کی میعاد کے اندر وہ معود بیٹا پیدا ہو گیا ٹھیک اور وہ بیٹا پیدا ہو گیا اور اب صرف پیش گوئی نہیں ہے اس پیش گوئی میں جس سے زائد صاحب نے یہ پیش گوئی پڑھی اس میں باون سے زائد خوبیاں بیان کی گئی ہیں जी. اب کسی کا کوئی دادا یا پردادا اٹھ کے یہ پیش گوئی کر دے کہ میرا پوتا ہوگا اور ٹھیک ہے یہاں تک تو پیشگوئی سمے لگتی ہے مرزا صاحب صرف بط... یہ نہیں بتا رہے کہ میرے گھر میں بیٹا بھی ہوگا بلکہ اس بیٹے میں یہ یہ خوبیاں بھی ہوں گی جی. کون کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر بیٹا ہوگا اور وہ دراصل بھی زندہ رہے گا یا نہیں جی. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہری اور باتری علوم سے پر کرے گا کون کہہ سکے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی لمبی زندگی ہوگی اور وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا جی. جی. کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر کرے گا کون کہہ سکتا ہے کہ وہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ قرآن کریم کا علم اس کے اس کے پاس قرآن کریم کا علم ہوگا ٹھیک ہے تو باون خوبیاں ہیں باون خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معلام کو الہامن اس مہود بیٹے کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے تو یہ پیشگوئی تھی اور پیشگوئی پوری ہوئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے تو نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو مار دے ایک تو اس کو مار دے گا اور دوسرا اس کی بات نہیں پوری ہوگی یہاں پہ حضرت مسیح تو اس کا کیا مطلب ہے دو ہی آپشنز ہیں یا ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اگر پیش کوئی پوری ہو جاتی ہے اور بتایا گیا پہلے مود بیٹے کی پیدائش سے پہلے بتایا گیا اور پیشگوئی ویسی کی ویسی پوری ہوئی آپ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے اور باون سال سے زائد عرصہ نے خلافت, مبارف خلافت مبارف کے عہدے پر متوقع رہے اور آپ کے بہت سارے کام ہیں بہت ساری خوبیاں ہیں تو اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش گوئی نہیں تھی تو پھر کس کی طرف سے پیش گوئی تھی تو یہ حدیث کا حوالہ بھی ہاں یہ میں نے لکھا ہوا ہے ابھی حدیث کا حوالہ دینا ہے لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ اس میں لفاظی تھی تو اس بات میں کوئی جان نہیں ہے کچھ اگر آپ کے پاس کوئی کوئی بات ثابت کس کو غلط ثابت کرنے والی ہے وہ پیش کریں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات قرآنِ کریم کی بیان کی اس کے علاوہ بتائیں کہ اگر اس میں کس طرح کس طرح پوری نہیں ہوتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لکھ لیں اس کا حوالہ بھی مشکات المصعبی کتاب الفتن باب نزول عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اس کے با اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ین ذیل وی صبن و مریم الا العرد کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے سید الضواج ہو وی ہو تو وہ شادی کریں گے اور ان کے ہاں مبشر اولاد ہوگی اولاد تو ہوتی ہے یہاں پہ مبشر اولاد مراد ہے کہ غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اولاد سے نوازے گا جو عظیم الشان کام کریں گے اسلام کی خدمت کے لیے تو یہ حدیث کا حوالہ ہے اس کو پڑھ بھی لیں اور جا کے چیک بھی کر لیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سفی بھائی صاحب یہ جو بات کی کہ <coughs> لڑکا ہو گیا پیشگوئی کے حوالے سے जी. تو یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم اور یہ تمام خوبیاں تھیں اگر امین صاحب نے ہمارا پروگرام شروع سے سن رہے ہیں ہوتے تو انہوں نے ہمارے امام حز جماعت احمدیہ عالمگیر حسن خامی بن عزیز کا خطبہ جمعہ سنا ہوتا اس میں حضور نے تقریباً چالیس منٹ جو ہیں غیر از جماعت علماء کے حوالے پڑھے جنہوں نے جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے جی. اور یہاں تک کہ قرآن کریم کی تفسیر کا حوالہ جب آیا کہ وہ لاہور کے شاید کسی پرنسپل تھے مجھے اب کالج کا پورا حوالہ یاد نہیں ہے کون سا تھا ان سے پو... انہوں نے کہا کہ یہ میں تفسیر پڑھ رہا ہوں مرزا محمود احمد کی لکھی ہوئی تیسری جلد کی غالب تفسیر تھی وہ yeah. آ, تو انہوں نے اب باقی جو ان کے جو ٹیچرز پروفیسر وغیرہ تھے ان سے پوچھا آپ بتائیں کوئی اردو میں اور کسی نے اس کے ساتھ کی کوئی تفسیر لکھی ہو تو انہوں نے کہا جی میری نظر سے تو کوئی نہیں گزری انہوں نے عربی والوں سے پوچھا تو کہتے آ, پرانی میں تو نہیں پتہ لیکن جو ہمارا کالج ہے اس کی لائبریری بہت چھوٹی ہے اگر ہمارے پاس مصر وغیرہ کی لائبریری ہوتی تو شاید ہم بہتر دیکھ کے بتا سکتے تو جو ان کے پرنسپل تھے وہ کہتے کہ پرانوں میں بھی کوئی نہیں ہے اور جتنی نہیں ہیں ان میں بھی کوئی نہیں ہے yeah. جو اس تفسیر کا مقابلہ کر سکے تو یہ باتیں ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہیں آپ اگر موقع ملے تو دوبارہ ہمارے پیارے امام خام صحت عربِ عزیز کا خود وجمہ سنیں اور ان حوالوں کو آپ خود چیک کریں کہ آپ کے جو پرانے جو علماء گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں غیرز جماعت کی بھی اور جماعت احمدیہ کی کتب پڑھی ہوئی ہیں ان کا کیا کہنا تھا حضر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس پیش کو ایک جو مستاق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام جماعت احمد جو کیا اسے کہتے ہیں احمدیہ مسلم جماعت کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح المعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیش کو پوری ہوئی ہے پروگرام آج کا میں سمجھتا ہوں اپنے جو میرے مہمان یہاں موجود ہیں کہ ہمیں ان ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنی چاہیے ہمیں بتانا چاہیے کہ کس, کیا کیا خدمات جتنا ہم احاطہ کر سکتے ہیں تاکہ پھر سمجھ, یہ پیش گوئی اور اس کے بعد ان کی حیات ان کی زندگی جو ساری گزری ہے ابھی صرف یہ ذکر کیا ہے امتیاز احمد سرا صاحب نے کہ باون سال کا عرصہ قریب بنتا ہے جب وہ خلیفہ وقت رہے باون سال ایک ایک چھوٹا وقت نہیں ہوتا جی بالکل اور جس وقت خلافت پر متمکن ہوئے با پچیس سال کی عمر تھی وہ وقت احمدیہ مسلم جماعت پہ کیسے تھا جماعت احمدیہ پر وہ وقت پھر جو تحریک آپ نے شروع کی اور جماعت نہ صرف آ, یعنی ایک مذہبی طور پہ بھی نہیں علمی میدان میں بھی نہیں بلکہ آپ اس کا بھی ذکر کیجئے کہ گیا ضرور کہ جو پاکستان کا قیام ہے اس میں بھی جو جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہیں جو آج ہمیں اس حوالے سے کرنی چاہیے امتیاز صاحب تھوڑا سا اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیحانی رضترانوں کی زندگی کے بارے میں بتا سکیں اور اس وقت تک جب تک وہ خلافت پر آتے ہیں پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ کیسے انہوں نے خلافت سے آگے کون کون سی تحریک شروع کی کسی ایک تحریک پہ یا کئی طریقوں پہ ہم بات شروع کر سکتے ہیں اصل میں اگر ان کے بچپن کو دیکھا جائے اور ان کی تعلیم کو دیکھا جائے تو آ, بالکل وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکے کیونکہ وہ بیمار بھی رہتے تھے تو اس وجہ سے کچھ اتنا اتنی تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے لیکن چونکہ وہ ایک ماعود بیٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعلیم آ, آ, اور ان کو سکھایا اور سورہ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں حضرت حضرت مسلح حمود رضی اللہ عنہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفت جی المسیح ثانی رضی اللہ عنہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کشف کے ذریعے سے سورہ الفاتحہ کی فرشتے کے ذریعے سے مجھے ایک یہ اس کی تفسیر سمجھائی اور اگر تفسیر اگر اس تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے ذرا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک شخص جس کی بالکل کوئی تعلیم نہیں ہے اور ایسے ایسے لطیف اور باریک مضامین اس میں کھولے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی اور کسی سے سکھا ہو اور اس نے اس قسم کی اس بیان کی گئی جی مصع مود رضی العن کی زندگی کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بچپن سے آپ کو ایک عبادت کا شوق و شغف تھا اور اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ سامنے بھی آتی ہیں ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آتا ہے جس سے نظر آتا ہے کہ نہ صرف آپ کے بات کا شوق تھا بلکہ اسلام है. کی فتح آپ دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے کہ ایک در تھا کہ اس کی جھلک اس میں بھی نظر آتی ہے جب حضرت مسیمہ صاحب اسلام کی وفات کے وقت آپ نے ایک عہد لیا کہ جو مرضی ہو جائے جس مشن کو آپ نے شروع کیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں چاہے میں اکیلے رہ جاؤں الفاظ میرے الفاظ میرے ہیں مفہوم اس کے کا میں, میں وہ ادا نہیں کر پاتا جس جو آپ کے جذبات اس وقت ہوں گے کہ, کہ والد اور آپ کے امام yeah. جو ہے وہ اپنے آخری وقت میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے میں اس کو جہاں تک جتنی مجھ میں جان ہے میں اپنے سب کچھ لگا دوں گا لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا اور آپ کے کاموں میں یہی لگن ایک نظر آتی ہے کہ ایک بے لوس طریق پر جو ہے خدمت کرتے چلے جاتے ہیں ایک واقعہ جس سے نظر آتا ہے کہ آپ کا ایک تو یہ کہ عبادت کا کیا شوق تھا اور یہ کہ آپ, دعا, آپ کی دعا کس کام کے لیے تھی کس, آپ کے سجدے جو ہے ان میں آپ کیا مانگا کرتے تھے ایک صحابی ہیں حضرت مسیمہ صاحب اسلام کے ان کا نام بھی غلام محمدی تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سوچا کہ کیوں نہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے خاص دعائیں مانگی جائیں تو وہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میں جو ہے سوچا کہ آج جو ہے نا مسجد مبارک چلتے ہیں قادیان میں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں <coughs> تو کہتے ہیں میں مسجد پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ سجدے میں ہے اور انتہائی گری ازاری کی حالت میں ہے اور میں یہ حالت دیکھ کر میں خود اتنا متاثر ہو جاتا ہوں کہ میں اپنی دعا اپنی نماز میں بھی یہی دعا شروع کرتا ہوں کہ یا اللہ جو یہ شخص مانگ رہا ہے اس کو دے دیں اور وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ شخص کب آیا اور کب سجدے میں گیا لیکن جب تک میں موجود تھا وہ سجدے میں ہی تھا اور ایک لمبا سا سجدے کی حالت میں رہا اور آخر کار جب وہ سجدے سے سر اٹھے تو معلوم ہوا کہ یہ مرزا الدین محمود احمد ہیں اور جب سلام پھیرا تو کہتے میں جلدی سے ان کی طرف گیا اور پوچھا کہ بتائیں آج آپ نے خواہ تعالیٰ سے کیا مانگ لیا ہے یا کیا لے لیا ہے ان کے الفاظ جو واقعہ بیان کیا گئے اس میں یہ کہ کیا لے لیا ہے یعنی کہ ایک ایسا یقین کامل کہ جو دعا کی جی کی جا رہی تھی وہ قبول کر لی گئی ہے جی تو حضور فرماتے ہیں <coughs> کہ میں نے صرف یہ مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قابلیت دے یہ توفیق دے کہ میں اسلام کو زندہ مذہب دیکھ لوں دنیا میں کہ ایک مرتبہ پھر اسلام کے اس شان و شوقت دیکھ سکوں جو چودہ سو سال پہلے آزو وسلم کے زمانے میں قائم ہوئی تھی جی بالکل یہی یہ آپ کی خواہش تھی ہر وقت جس عہد کا ذکر آپ کر رہے ہیں جس عہد کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ الفاظ آپ کے سامنے جی ضرور پیش کر دیے جائیں جب حضرت مسیح اماؤدلام کا وصال ہوا تو آپ کی وفات کے مان بعد کچھ لوگ گھبرا گھبرائے اور کہا کہ اب کیا ہوگا تو حضرت مسلمود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان انسانوں پر نگاہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے والا موجود تھا یہ تو اب فوت ہو گیا اب سلسلے کا کیا بنے گا اس طرح بعض اور لوگ مجھے مجھے پریشان حال دکھائی دیے اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب جماعت کا کیا حال ہوگا تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت انیس سال کا تھا ظاہر صاحب انیس سال مگر میں نے اسی جگہ حضرت مسیح ماحول سلام کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خدا میں تجھ کو حاضر ناظر جان کر تجھ سے سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت جماعت احمدیت سے پھر جائے تب بھی وہ پیغام جو حضرت مسیح ماؤد علیہ سطح و السلام کے ذریعے تو نے نازل فرمایا ہے میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پلاؤں گا تو یہ وہ عہد تھا جو حضرت مذہب شیرالدین محمود احمد صاحب نے حضرت اس مسیح ہیماؤد رسۃ وسلام کے وصال پر کیا اور ایک اگر آپ کی ساری عمر پر تائرانہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا لبِ لباب یہی عہد ہے کہ آپ نے ہر آن ہر لمحہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کس طرح یہ جماعت احمدیہ کا پیغام جو حقیقی اسلام ہے اسلام کی حقیقی تعلیم کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے جی آ, ہم بات کر رہے ہیں پیش کوئی مسلم مود پر <تصفح> تو اس پیش کوئی کا ایک حصہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا تو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم مود رضی العین ہو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا اگر بچپن دیکھا جائے جیسا کہ پہلے بھی جی. بات ہوئی تھی کہ کس طرح بچپن میں ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی بیماری کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم اس طرح جاری نہیں رکھ سکتے تھے جس طرح دوسرے لوگ رکھتے تھے اس وقت جی تو اس کے باوجود اگر ہم حضور کے جو مختلف مارکات ہیں ان کو دیکھیں آپ کی تصنیفات ہیں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا چاہے وہ قرآن کریم کا علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو ظاہری علم ہو بات علم ہو تو یہ اگر ہم آپ کی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں جی اس کے بارے میں میں حضرت مسلم مود کا اپنا ایک اول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ نے تمام دنیا کو یہ چیلنج دیا کہ دنیا کا کوئی فلسفر ہو دنیا کا کوئی پروفیسر دنیا کا کوئی ایم اے خواہ و ولایت کا پاس شدہ ہو اور خواہ وہ کسی علم کا جاننے والا ہو خواہ و فلسفہ کا ماہر ہو خواہ و منطق کا ماہر ہو خواہ وہ علم و نفس کا ماہر ہو ہوا وہ سائنس کا ماہر ہو خواہ دنیا کے کسی علم کا ماہر ہو میرے سامنے اگر قرآن اور دین حق یعنی اسلام اگر قرآن اور دین حق پر کوئی اعتراض کرے تو نہ صرف میں اس کے اعتراض کا جواب دے سکتا ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا ناطقہ بند کر سکتا ہوں اس کا منہ بند کر سکتا ہوں اور دنیا کا کوئی علم نہیں جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے مجھ کو معلومات نہ بخشی ہوں تو یہ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تھا اور یہ ان کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو دیا جب کہ ان کی ظاہری تعلیم جو ہم اسکولوں میں حاصل کرتے ہیں مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جو بزرگان تھے جماعت کے وہ حضرت مسلم مودود کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس پر بچہ کمزور ہے بیمار ہے اس پر زیادہ زور نہ ڈالو جتنا پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے yeah. اس پر زیادہ زور نہ ڈالو اس کی صحت کی وجہ سے بالکل. اور پھر اس بچے کا پوری دنیا کو یہ چیلنج دینا کہ کسی بھی علم میں تم میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لو میں تمہارا منہ بند کر سکتا ہوں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک بات ہے یہ کہ ظاہری طور پر اور جسمانی اور عقلی طور پر جسے ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بچپن سے ہی اتنا ہوشیار تھا اتنا تیز تھا نظر آ رہا تھا وہ باتیں نہیں تھیں لیکن الفاظ تھے علوم زا, علوم ظاہر و باطنی سے پر کیا جا گا تو پر کیا جانا یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے لک یہ سیکھنا تھا اسی طرح سے پر کیا جانا تھا اور جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں آپ نے بات کی تھی زاہد صاحب تفسیر تفسیر قرآن کی دی. جس کو ہم تفسیر کبیر کہتے ہیں ایک, ایک تقریباً دس ہزار صفحات کی تفسیر ہے اور اس کے علاوہ ایک تفسیر تفسیر صغیر کے نام سے بھی ہے جو مختصر تفسیر کی گئی یہ ایک بہت عظیم الشان علمی اشتہار تھا جو حضرت خلیفۃ المسیحسانی تعالیٰ عنہ نے کیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ بے تحاشا آپ نے بکس لکھی جی. اسلام کے اقتصادی نظام اب وہ اقتصادیات پر ہے کتاب بالکل. لیکن آپ نے اس زمانے میں جب سوشلزم یا فیس، فیس، فیس، فیشست. فیشست مومنٹ تھی اور بہت زیادہ دنیا پہ عروج پا رہی تھی اور دنیا سمجھتی تھی کہ اس میں ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا پہ قبضہ ہو جائے یہ کیپٹلزم اگر... کی بات تھی اور کیسے آپ نے ان, ان کا رد کیا اور بتایا کہ اسلام کو جو نظام ہے وہ اگر ساری دنیا پہ آ جائے تو ایک مساوات آ جائے گی ایسا لگتا ہے کسی معاشی ماہر نے لکھا ہوا ہے جو کتابیں ہیں بعض جیسے آ... آ... آ... اللہ تعالیٰ کے آ... وجود کے بارے میں जी. جو کتاب لکھی اس کا نام میرے ذہن میں بھی فوراً نہیں آ رہا لیکن اس کتاب میں بھی جو آپ نے ثابت کیا اللہ تعالیٰ کو اخلی دلائل کے طور پہ بھی مذہبی دلائل سے بھی پورا ایک لیکچر ہے تو بہترین کتاب ہے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو آپ نے لکھی ہیں ایک اور کتاب ہے جو ہمارا بشیر احمد صاحب کیا دوسری کتاب جیسے اسلام اختلافات کا آغاز اگر وہ تو ہے کتاب والی زندگی سے جی اور جیسے ہم نے کہا کہ اس میں ہی جھلک نظر آتی ہے کہ بار بار آپ کے دل میں خواہش تھی کہ اسلام کی ترقی دیکھی جائے اسلام کا پیغام دنیا کونوں میں قائم ہو انیس میں جب آپ منصب خلافت پر آپ آتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفۃ المسیح بناتا ہے تو آپ اس کے چند ہفتے بعد ہی ایک مجلس مشاورت بلاتے ہیں ٹھیک جی. ہے اور اس مجلس مشاورت کے اندر آپ یہ کا یہ پہلا موقع یہ ہوتا ہے یا پہلا آپ کہہ لیں ارشاد کہہ لیں جو نقطہ نگاہ ہے جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کہ حضور فمت میں چاہتا ہوں کہ احمدیت کا ستارہ یا اسلام احمدیت جو ہے اس کا جو چمک جو ہے وہ تمام دنیا میں پھیل جائے ہے وہ پہلا کام ہی آپ کے خلیفہ بننے کے بعد یہ ہے کہ اسلام کی ترقی جو ہے وہ دنیا میں نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی ہم آج جس طرف بات لے کے جا رہے ہیں اس میں اس بات کو غور پہ بیک گراؤنڈ میں رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مصمح تعالیٰ کو الہمن یہ بتایا یہ قرآن کریم کی ایک عائد کا حصہ ہے کیونکہ بعض حض مسیمہ ساطل کے الہامات ایسے بھی ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ مسیح کے مشابت رکھتا ہوگا کیونکہ آج کا پروگرام تھا اس سوال سے یہ بات میرے ذہن میں ہے آج ہمارا برمپٹن میں اس سے ایک پروگرام تھا اس میں جو آیت ہے یہ ہے سورہ عال عمران کی آیت ہے آیت نمبر چھپن جو عام طور پر حضرت مسیم محسن... حضر... و حض کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں پوری آیت جو ہے وہ یہ ہے آوز اللہ وسمہ اسقال اللہ ہو یا عیسیٰ انی متوفیقہ و رافع و کے لیا و مطاحروں کا من اللہ زین کافرو و جائے اللہ زی نت باؤ کا فوک اللہ زین کفر ال یوم جو حصہ الہام کا حض مسلم معود کے حوالے سے ہے وہ ہے و جائے اللہ زی نت باؤ کا فوک اللہ زین کافرو ال یوم القیامہ یعنی حض مسلمِ معود رضی تعنہ کو یہ الہماً بات بتائی گئی کہ جو تیرے متبعین میں سے ہوں گے جو تیری بیت میں شامل ہوں گے وہ ہمیشہ ان پر فوقیت رکھیں گے ہمیشہ ان پر غالب رہیں گے جو تیری بحث سے باہر ہو جائیں گے تو جو تو احباب جماعت ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس گروہ کو اس فرقے کو جو کہ جن کو ہم لاہوری لا. جماعت کے حوالے سے کہتے ہیں یا غیر مباع جن کو کہتے ہیں کہ وہ خلی خلافت سے علیحدہ ہو کر ان کا کس حال پر پہنچ گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پورا تو نظر آ رہا ہے لیکن اب ہم جس بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کی اس کو بھی اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح کا وعدہ دیا ہوا تھا کہ جو کوئی آپ کے ساتھ ہے وہ اس کو ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا قطب اللہ بنانا رسولی کہ میرے میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہتے ہیں یعنی کہ کلیمت اللہ جو ہے وہ ہمیشہ فوقیت رکھتا ہے تو امتیاز صاحب اس حوالے سے اگر ہم بات جی. کریں کہ انیس سو کے حوالے سے جی ایک بڑا ہی اہم سال ہے جماعت احمدیہ کی جی. تاریخ میں بلکہ کہوں گا کہ اسلام کی تاریخ میں جی. ایک نظام کے تحت جو ہے اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پھیلانے کی جو ہے پیشکش کی گئی جی بالکل آ, لیکن اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ایک, ایک ایسی موومنٹ تھی جنہوں نے یہ دعویٰ, دعویٰ کیا, دعویٰ کیا, کیا کہ ہم جماعت احمدیہ کو ختم کر دیں جی, قادیان آ, میں جماعت کی ہاں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ انیس سو چونتیس کا واقعہ ہے جب دی تبلیغی دی احراری دی تبلیغی دی کانفرنس دی ہوئی اور وہ قادیان میں آ کر انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ ہم مینارت المسیح کی اینٹیں دریائے بیاس میں بہا دیں گے دی اور قادیان اور اس کے گرد و نواز سے احمدیت کا نام و نشان ختم کر دیں گے تو یہ ہیں وہ احرار جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا انیس سو چونتیس میں کہ ہم احمدیت کا خاتمہ کر دیں گے اور یہ جو احمدیت کے جو نشانات ہیں جو عمارات ہیں منارت المسیح yeah. ایک بیابان اس کو کر دیں گے اور پھر اس کو جب بیابان ہو جاتی ہیں عمارتیں تو پھر وہ ٹوٹ کے گر جاتی yeah. ہیں تو ان کو گرا کے ان کی جو اینٹیں ہیں اس کو دریا بیاس میں پھینک دیں گے یہ دعویٰ لے کر اٹھی تھیں ان میں ایک ان کے مشہور لیڈر ہیں جی ان کا یہ بیان تھا جی وہ کہتے ہیں مولوی حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی جی کہتے ہیں احمدی اپنی سیاسی طاقت کو بڑھا کر اپنی, حک اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جی ہماری اور گورمنٹ کی سیاسی طاقت کو یہ آہستہ آہستہ چھین رہے ہیں ہم نے ان کی طاقت کو دبانا اور سیاسی قوت کو تباہ کرنا ہے جی ہم نے ایک سال کے لیے عہد کر لیا ہے کہ نہ چماروں کو نہ ہندوؤں کو اور سکھوں کو نہ عیسائیوں کو تبلیغ کریں گے اور نہ ان کے پاس جائیں گے صرف استثالِ مرزائیت کریں گے بالکل تو یہ ایک دیکھ لیں کہ کس طرح منظم طور پر صادق صاحب جی. آ, یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور بعض اوقات آ, اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ انگریزی حکومت کی بھی ان کو سپورٹ ہے اور ان کو بہت سارے جو ڈونیشنز ہیں وہ بھی آ رہی تھی تو ایک جی. بہت منظم طاقت کے ساتھ یہ طریقے سے جماعت کے خلاف اٹھے ہیں اور اس وقت حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ عنہ جن جو جن کے بارے میں پیش گوئی حضرت مسیح مود مہدی ماؤد رسۃ سلام کو ہوئی اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اللہ جن کے بارے میں پیش گوئی کی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہمارا نام کادیان سے مٹانا چاہتے ہیں جی. لیکن میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک ایسا کام کرنے لگا ہوں جس سے دنیا کے کونے کونے میں جماعت پھیل جائے گی اور اسلام احمدیت کا جھنڈا ہر ملک میں لگے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر ایک جو تحریک ہے وہ نازل کی جسے آپ نے تحریک جدید کے نام سے جاری کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے چند جا چندہ جات دیے جائیں اور پھر مختلف ممالک میں مبلغین بھیجے جائیں اور وہ وہاں وہاں پہ جا کے تبلیغ کریں اور وہاں پہ اسلام احمدیت کا نفوظ کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد پھر جماعت مختلف ممالک میں مشن جانے شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم تحریک جدید پہ اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اپنے سامعین کو بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج مہمان ہیں کرم زاہد عابد صاحب اور اسی طرح سے امتیاز احمد سرا صاحب اور صادق احمد صاحب یہ وقت ہے سامعین جب آپ کے سوالات بھی ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر آپ ہمارے ٹول فی نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اس نمبر پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا پروگرام آج کا جاری رہے گا شب بارہ بجے تک یعنی ایک گھنٹے کے قریب کا وقت ہمارے پاس ہے ایک ضروری اور اہم یہ ہے مستقل سامعین انہیں ہم بتائیں کہ ریڈیو احمدیہ جس طریقے سے آپ تک پہنچتا ہے یعنی جن زبانوں میں پہنچتا ہے اور جو ہمارا ایک اسکیجول ہوتا ہے اس میں ہم ایک معمولی سی تبدیلی کر رہے ہیں وہ تبدیلی کچھ یوں ہے کہ ریڈیو احمدیہ جو ہفتے کو پروگرام آپ کی خدمت میں شب 9 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے وہ اب 9 سے 11 بجے ایف ایم پر پیش تو کیا جائے گا لیکن پروگرام کا پہلا حصہ 9 بجے سے 10 بجے شب عربی زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور دس سے گیارہ بجے تک ہم ریڈیو احمدیہ بنگلہ زبان میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہفتے کو اردو کا پروگرام نہیں ہوا کرے گا بلکہ عربی اور بنگلہ زبان میں ریڈیو احمدیہ براہ راست پیش کیا جائے گا یاد رکھیے کہ عربی اور بنگلہ زبان میں جو پروگرام بھی آتے ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہیں بلکہ براہ راست پیش کیے جاتے ہیں اسی اسٹوڈیوز سے پیش کیے جاتے ہیں اسٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہتے ہیں 4164106522 ہمارے وہ سننے والے جن کی زبان عربی یا بنگلہ ہے وہ براہ راست سوالات بھی کرتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اتوار کا پروگرام جو ہم شروع کرتے ہیں وہ شروع کیا جاتا ہے آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر تبدیلی یہ کی جا رہی ہے کہ آٹھ بجے سے ہی ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہو جائے گا آٹھ بجے سے 10 بجے تک ہم ایف ایم سیون پر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور 10 بجے سے 11 بجے تک اے ایم فائف تھرٹی پر جب کہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں اس فریکوینسی یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر ہم آپ کی خدمت میں حضور انور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید تعالیٰ بنصِ عزیز کے خود میں جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کریں گے تو پروگرام میں یہ تبدیلی نوٹ کر لیجیے گا اگلے ہفتے سے جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ہفتے کو عربی اور بنگلہ زبان میں جبکہ اتوار کو آٹھ بجے براہ راست نشریات اور گیارہ بجے کے لگ بھگ ہم خود بجمہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے تو ان گزارشات کے بعد سٹوڈیوز کے نمبر ایک دفعہ پھر بتائی دیتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یہ وقت ہے یہ گھنٹہ ہے جس میں ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں بات کی تھی ہم نے تحریک جدید کی جی تو تحریک جدید کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں زاہد عابد صاحب سے اور پھر ہم صادق صاحب کو جس گفتگو میں شامل کرتے ہیں جی زاہد صاحب جی امتیاز صاحب نے بھی کچھ پس منظر پیش کیا انیس سو چونتیس کے حوالے سے کہ احرار کا دعویٰ کیا تھا کہ قادیان کو صفہ ہستی سے مٹا دیں گے اہمیت کا نشان مٹا دیں گے تو جس طرح میں نے قرآن کریم کی عائد پیش کی جو حض مسلم موت کو اللہ نے بتایا کہ جو آپ کے بیت کنندہ ہوں گے یعنی کہ جو خلافت کے ماننے والے ہوں گے ہمیشہ ان کی فوقیت رہے گی اور جو ان کے مخالف ہیں وہ جو ہے مٹائے جائیں گے ٹھیک ہے یا وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے جی اور اگر تاریخ دیکھیں تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ حرار کو واقعی حکومت پنجاب کی بھی حمایت حاصل تھی جی. جو اس وقت پر گورنر پنجاب تھا اس جی. کی بھی پوری حمایت حاصل تھی یہ باتیں اب تاریخ کا حصہ جی. بات یعنی کہ سیاسی اور ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ موجود تھی لیکن اس کے باوجود تا... اللہ تعالی نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا اس کے اپنے اللہ تعالی نے اس کی پھر مدد کی اور ان کو جو ہے کامیابی کی راہیں ملتی چلی گئیں تو تحریک ددید بھی اس حوالے سے ایک یہ یادگار تحریک ہے جس کی برکتوں سے جس کے فیوز کے نتائج آج یہ ہیں کہ جہاں پر احمدیت کا کبھی کوئی بندہ بھی تک نہیں تھا کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا آج دو ہزار سترہ کے خطاب میں حسکر صرف خام صحیح ابن عزیز نے بیان فرمایا ہے کہ اب دو سو دس ممالک میں جماعت احمدیہ کا نفوذ ہو چکا ہے تو یہ وہ برکات ہیں کہ محض ستر سال میں اسی سال میں جی جی جو ہے جماعت کا نفوذ جو ہے تقریباً تمام دنیا کے ممالک میں ہو چکا ہے اور جب انیس سو چونتیس میں حضور نے تحریک حدید کے یہ اکتوبر غالباً اکتوبر نومبر کے اپنے خطبات جمعہ میں حضور نے اس کی بنیاد رکھنے, رکھی رکھی ہے اور کچھ جن کو ہم کہتے ہیں کہ مطالبات تحریک جدید جی. تحریک عدید, کچھ آپ نے مطالبات کیے کہ جو لوگ جماعت حمدیہ میں تعلق رکھنے والے اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان سے یہ توقعات رکھی جائیں گی ان میں بہت سی انہوں نے جو ہے مطالبات ہیں اٹھارہ کے قریب ہیں ان میں حضور نے ایک یہ مطالبہ رکھا کہ تین ممالک میں چھ افراد بھیجے جائیں ٹھیک ہے دو دو کی ٹیم بنا کر جوڑیاں بنا کر हم. تین ممالک میں یہ لوگ بھیجے جائیں ٹھیک ہے جس سے حضور کی ایک مرتبہ پھر یہی خواہش نظر آتی ہے کہ اسلام کا پیغام جو ہے تمام دنیا پہنچے اور اس وقت بلکل. دیکھیں نائنٹین تھرٹی فور میں حضور صرف تین ممالک کی بات کر رہے ہیں اور آج دو میں ہم جو ہے کینیڈا میں جہاں پر پہلے میں خیال دس سال پہلے جائیں بارہ سال پہلے جائیں شاید تین چار ہی مبلگین سلسلہ پورے کینیڈا میں موجود تھے اور آرخوا تعالیٰ کے فضل تقریباً پچاس کے قریب جو ہیں تمام کینیڈا میں جو ہے ملغین سلسلہ جو ہے وہ اپنی کام سر انجام دے رہے ہیں جی تو جی یہ تحریک جدید کی وہ وبرکت تحریک ہے جو انیس سو چونتیس میں حضمس مؤود رضی تعلق نے جس کی بنیاد رکھی ہم بات کر رہے ہیں تحریک کے حوالے سے تو آپ نے سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ جن کو آپ مخاطب ہیں ان سے آپ کیا ڈیمانڈ کریں جیسے میں نے ذکر کیا حضور نے جماعت کو اس میں نسائیں کی کہ یہ کوئی عام تحریک نہیں ہے حضور <تصفح> نے بیان فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس عمر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ احمدی کہلاتے ہیں آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ خ تعالیٰ کی چنیدہ جماعت ہیں آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ خ تعالیٰ کے معمور پر کامل یقین رکھتے ہیں آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنی جانیں اور اپنے اموال قربان کر رکھے ہیں اور آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان تمام قربانیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے آپ نے جنت کا سودا کر لیا ہے یہ دعویٰ آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پر پھر پر دہرایا پر دہرایا بلکہ آپ میں سے ہزاروں انسانوں نے اس عہد کی ابتدا میرے ہاتھ پر کی ہے کیونکہ وہ میرے ہی زمانے میں احمدی ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے عزیز و اقارب تمہارے اموال اور تمہاری جانیں اور تمہاری جائیدادیں تمہیں خدا اور اس کے رسول سے زیادہ قریب ہیں تو تمہارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں پھر حضور فرماتے ہیں یہ ایک معمولی اعلان نہیں بلکہ اعلان جنگ ہوگا ہر اس انسان کے لیے جو اپنے ایمان میں ذرہ بھر بھی کمزوری رکھتا ہے یہ اعلان جنگ ہوگا ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں نفاق کی کوئی بھی رگ باقی ہے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے تمام افراد اللہ ماشاءاللہ اللہ سوائے چند لوگوں کے سب سچے مومن ہیں اور اس دعوے پر قائم ہیں جو انہوں نے بیعت کے وقت کیا اور اس دعوے کے مطابق اس قربانی کا بھی ان سے مطالبہ کیا جائے گا اسے پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے تو آپ نے جو ہے اسلام کے پھیلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی جماعت کو جو ہے اس کام کے لیے راضی کیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ اعلان جنگ ہے ٹھیک ہے چلیے اس پہ بات جاری رکھیں گے تو سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان سفی راجپوت اور یہ وقت ہے جس میں ہم آپ کے سوالات کیا کرتے ہیں انہیں لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امین صاحب جی آپ کا سب سے پہلا جو دعویٰ دو سو دس ممالک میں پھیلنے کا ہے آپ انڈیا سے شروع ہوئے ہیں وہاں پوری طرح پھیل نہیں سکے مشکل سے تین پرسنٹ ہیں شناب نگر میں آپ کے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو ڈیڑھ لاکھ ہے جو آپ کا گڑھ ہے پھر مرزا صاحب نے کہا نوزب اللہ کے میرے اوپر وہی نازل ہوئی کہ میں اللہ کہتا ہے مجھے کہ میں کادیان کو بلد العمین بنا دوں گا تو انیس سو سینتالیس میں جب بنا دوں گا اور بنا دیا بنا دوں گا نہیں بنا دیا سوری میرے الفاظ جی تو یہ قیامت تک بلد الامین رہے گا مکہ کی طرف تو جب انیس سو سینتالیس میں کے انتقال کے بلوائیوں نے حملہ کیا تو اللہ کی طرف سے جب وہی آ گئی تھی اللہ, استغفر اللہ تو پھر یہ وہاں سے سارے مرزائیوں کو بلوائیوں کے حملے پر پاگنا کیوں پڑا جب وہ امن کا گہوارا تھا اللہ کا وعدہ تھا نا اللہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا پھر جو آپ کہتے ہیں مرزا بشیر احمد تو ان کی کتاب میں پڑھیں لکھیں انیس سو چونتیس میں روفو نام کی اٹالین ایتالی, ڈانسر ان کی گرل فرینڈ بن کے وہ قادیان لے کے آئے تھے تو کیا جو اللہ کی طرف سے بشارت ملنے والا بچہ ہے اس طرح کسی گوری لڑکی کو اپنے گرل فرینڈ لا کے لا سکتا ہے؟ یہ بھائی دکھیں, ہسنے کی بات نہیں ہے سو... <laughs> لیکن ہنسنے کی بات ہے بادل تو کہتے ہیں کہ دارالحمان بھی کہا آپ نے جی اس سے پہلے عرب والی بات کی ہے جی وہ پہلا سوال کیا تھا ایک تو بلد المین انہوں نے پہلے یہ بات کی کہ دیکھیں کہ دو سو دس ممالک میں جماعت کا ہونا ہے انڈیا میں ہی جہاں سے آپ کا آغاز ایسا امین صاحب اتنی کس طرح میں الفاظ امین صاحب کے لیے استعمال کروں کہ اتنا سوچتے بھی نہیں کہ کس طرح واپس اعتراض خود ان کے اوپر آ سکتا ہے اگر یہی ان کی لاجک لی جائے کہ ابھی مرزا صاحب کو یہ الہام ہوا تھا کہ یہ قادیان میں یا ہندوستان میں انہوں نے جو لاجک پیش کیا کہ ہندوستان ہی پورا نہیں مسلمان ہوا یا ہندوستان احمدی نہیں ہوئے تو کس طرح یہ سچے ہوئے یہ ان کا لاجک یہ یہ بات کہہ رہے ہیں نا یہی سمجھ دو سو دس ممالک میں لیکن ہندوستان میں تو ابھی تک پہنچے نہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ ہے نہ پیر ہے نہ اس سے کوئی صداقت کی صداقت کی بات جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کو دیکھیں یا وہ پیش کریں آپ اپنی طرف سے اپنی من گھڑت باتیں یا من گھڑت جو آپ نے کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں وہ وہ کرائیٹیریے نہیں پیش ہوں گے دیکھیں اگر یہی بات اگر آپ اس کو لے لیں تو اسی یہی اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازب ہوتا ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ و سلم عرب میں آئی تو ابھی عرب میں کئی کئی عیسائی ہیں کئی عیسائی رہتے ہیں تو یہی اعتراض کوئی عیسائی کرے تو پھر کیا جواب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے آئے عرب میں آئے تھے نبی تو پورے پوری دنیا میں تو جو لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن عرب میں بھی مسلمان نہیں ابھی تک پوری طرح ہوئے تو یہ یہ بالکل ایسا ایسی بات ہے جس کے اور پیچھے چلے جائیں عیسائی کے نام لیا تو حضرت عیسائی کے اوپر ابتدائی دنوں میں ایمان لانے والے تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے جی تو ناز بلّ سے کیا ہوگا کہ حضرتی سا نبی نہیں تھے ارے بالکل اس کا نثر نہ پیر کیونکہ یہی بات ہے جب ہم قرآن کریم سے ہٹ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے تو ان, ان باتوں کا نصر ہے نہ پیر ہے اور الٹا اعتراض پھر اسلام پر آتا ہے تو یہ چیز ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اپنے نے بات کرنی ہوتی ہے ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر اس کو ایسا ننگ میں پیش کیا کریں اور جس طرح ہم آپ سے تمیز سے بات کرتے ہیں آپ کو بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور ایسی من باتیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتیں لکھ بیان کی گئی ہیں جو میں نے ابھی انہوں نے جو سوال پوچھے ان کا مقصد صرف وصرف صرف اعتراض کرنا ہے صرف و صرف انہوں نے سوال پہلے پوچھے کہ کہ قرآن کریم سے بتائیں تو وہ اس کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی اس کا جواب دیا اب وہ بات اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس پر اب مزید اعتراض دیکھنے ہیں تو اس سے معلوم بالکل ہوتا ہے ہمارے سامعین کو ہی پتہ ہے کہ صرف مقصد اعتراض کرنا ہے اور جب بالکل کوئی جواب نہیں ہے کسی بات کا تو پھر گندے الز الزامات پر آنا ہے تو اس قسم کی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ریڈیو پر آپ آئیں اور اور آن ایئر ہو کر آپ ہمارے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں کریں اور غلط بات ایسی باتیں کریں جن کا سر ہے نہ پیر ہے بالکل جھوٹ پر مبنی ہے آپ کو ہم بڑی عزت کے ساتھ موقع دیتے ہیں تو آپ بھی وہ عزت کے دائرے میں رہ کے تمیز کے دائرے میں رہ کر ہمارے بزرگوں پر ایسے غلط اعتراض نہ کریں اگر آپ نے کوئی غلط بات کرنی ہے تو آپ کے پاس بہت سارے اور پلیٹفام ہیں جا کے کریں ہم یہاں ہمارا مقصد یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر علمی گفتگو میں آپ کو اپنی باتوں کے جواب دیں اور ہم اس بات کے آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ پروگرام سنتے ہیں Yeah. لیکن ہم اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ استعمال کر کے ہمارے بزرگوں کے بارے میں غلط بات کریں ہاں اگر آپ نے قرآن کریم کے بارے میں کوئی سوال اس طرح کرنا ہے جس طرح آپ نے پہلے سوالات کیے تو بائی آل مین سوال کریں لیکن اس قسم کی ہم اجازت نہیں دیں گے اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ان کو کاٹ دیں کیونکہ ٹھیک ہے بالکل صاحب آپ کی بات ہم سمجھتے ہیں امین صاحب آپ کو بھی اندازہ رہے گا سامین جاری ہے کے آخری چالیس پچاس منٹ کے وقت ہمارے پاس موجود ہے آج کے اس پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات شامل کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں جاوید صاحب کو کونیا لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں جی جی الحمد للہ آپ کو خرید سے پہلے آپ کہتے ہیں ایک سو بیانوے ممالک میں پھیل چکے ہیں پھر دو سو دو جب آپ نے دو سو دو تک پہنچے تھے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ آپ کے پچاس سال کے بعد میں اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہ دو سو دس موالک تک پہنچ گئے آپ کہہ رہے جناب ہماری بڑی کامیابی ہے بڑی کامیابی ہے میں نے کہا آپ تو ان سے پہلے سے آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور دو سو دو ممالک پہنچے ہیں اور وہ دو سو دس تک لیکن سوال یہ ہے کہ جناب اتنی مطلعے کے مطلعے مر رہے. 50 لاکھ بھی مر چکے بمباری اور تقریباً سات آٹھ ممالک پہ تو مرزا صاحب کیا فائدہ ہوا مجھے چلیے آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا بات کی ہے تو جاوید بھائی ہمیں کال کرتے رہتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آج کافی عرصے کے بعد ان سے بات رہ گئی تھی تو بلد العمین تو اصل میں جو قرآن کریم میں ذکر ہے وہ مکہ ہے مکرمہ ہے اور, اور اس ضمن میں یہ بیان کر دی جائے کہ یہ چھوٹے موٹے اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس سے پیش گوئی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا انہوں نے کہا کہ قادیان سے لوگ بھاگ گئے ہیں اور اس طرح کر کے اس طرح کی کوئی بات نہیں ابھی تک قادیان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ موجود ہیں جی. اور وہاں پہ ہمارے موجود ہر وقت رہے ہیں لوگ بے شک انیس سو کا واقعات ہوں یا جو بھی ہوں کوئی وہاں سے بھاگے نہیں اور ابھی تک بھی اللہ تعالیٰ فضل سے جتنے بھی ہمارے وہاں پہ مقامات تھے وہ وہیں پہ ہمارے پاس موجود جی ہیں اب اس پیشگوئی اس پیش گوئی کی یا اس الہام میں کوئی کی شان میں کوئی کوئی کمی نہیں آ جاتی م, مکہ میں بھی خانہ کعبہ میں وہ سودانی مہدی جو آیا اور اس نے جو وہاں پہ ایک ظلم جی کی داستان جی برپا کی تو وہ کیا اسے سے بلد العمین نہیں رہا جی اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں اس سے بڑے اتنی پیش کوئی جو بڑی وا... بڑے لیول پر پوری ہو تو اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تو یہ یہ کوئی اعتراض برائے اعتراض ہے کوئی اس میں جا... بات نہیں ایسی جی سار, جیسے اللہ تعالیٰ کو وعدہ ہے جی, جی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دفاعی انتظام کے لیے کچھ نہ کریں جی یعنی کہ اگر جنگے بدار رہا ہے تو آپ ایسی کلتے رہیں ہی چلتے پھرتے رہے فوج کی کیا ضرورت تھی جی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ بچا لینا ہے جی جی, جی, جی بالکل ہیں تو کیا ضرورت تھی تین سو صحابہ کو بھی ساتھ لے کے جانے کی آپ اکیلے چل پڑتے اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا رہتا ٹھیک ہے ایک ایسی منطق ہے جس کا نہ کوئی جواز نہیں بنتا نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ پہلے تدبیر ساتھ دعا بالکل اور سلم ہر ممکن طور پر آپ نے تدابیر کی پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے کہ اللہ یہی مسلمان ہیں آپ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور جو ہے اب حفاظت کریں اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں کس طرح تو جو ہے بدر کے مقام پر محفوظ رکھا پھر عہد میں بھی جب آ, ایک دھچکا لگا تو اس وقت بھی جیب. اللہ تعالیٰ نے جو ہے موزانہ رنگ میں آپ کو بچائے رکھا تو اچھا یہ ہوتی ہے امتیاز صاحب آپ نے جو بات بتائی ابھی ہمیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قادیان کبھی خالی نہیں ہوا چھوڑ جی. کے گئے تھے وہاں لوگ تھے اور آج بھی اللہ کے فضل سے قادیان کا جو ذکر کیا جائے اب اپ, آپ دیکھیں اب تو گوگل ہے انٹرنیٹ ہے ہمارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں جی. ہے اپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہر سال جو جلسہ ہوتا ہے دسمبر کے مہینے میں اخری جمعہ ہفتہ اتوار رہے گا جلسہ اپ ضرور اس کو دیکھیے گا اون ایر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے بلکہ ساتھ ہی یہ بات وہ بھول گئے ہیں اور اس کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ جو ان کے علماء ہیں اس وقت جو تھے پاکستان بننے کے وقت وہ تو پاکستان کی مخالف تھے وہ جی. قائد اعظم ہی کے مخالف تھے اور, اور, اور اس کو کافر اعظم کہنے, کہنے, کہنے والے پاکستان کو جی. فلسطین کہنے والے پاکستان کہنے والے اور یہ جو قربانی ہے تحریک پاکستان میں جو حصہ ہے وہ اللہ کے فضل سے قیاد عظم کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے کے اس میں احمدی چودی صدر خان صاحب بھی شامل تھے جی تو یہ کوئی بات نہیں کہ آج آپ اس تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے گناہ سے محسوس نہیں ہوتا گناہ سے بھی نہیں ہے جارید صاحب کے سوال کو روکتے ہیں امین صاحب دوبارہ آن ایر ہے میں ان سے بات کرتا ہوں امین صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ ہوں امین صاحب حل جی صاحب السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم معذرت چاہتا ہوں مطلب دل آزاری نہیں تھا آپ لوگوں نے سوالات کیے پھر میں ریڈیو پہ آن دا ایئر کہ میں آپ کے بزرگوں کی بےمتی ایسا کرنے والا نہیں تھا میں نے صرف آپ کو باتیں بتائی اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں اچھا پھر دوسرا آپ نے جو آپ نے کہا کہ میں سوال کر رہا ہوں دیکھیں جو سورہ الحاقہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے جی. اب یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہا ہے چودہ جی سو سال میں کچھ شخص نے اس آیت کا اپنا استعمال نہیں کیا اب یہ قرآن پاک ہے قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے پر جھوٹ موجود نہیں ہے تو اگر قرآن پاک کو قرآن پاک کی طرف سے اپنے لیے جھوٹ گھڑ لینا تو ہم مسلمانوں کی دلہ داری ہوتی ہیں آپ جس طرح آپ کو خراب لگتا ہے ہمیں بھی خراب لگتا ہے ہماری है? بھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ है? آیت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ و و و و اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و اللہ و نے و اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینڈ کیا اس آیت میں آپ اس آیت کو ستر ہزار دفعہ پڑھیں اس م... کفر نے شور مچایا تو کفر کو اللہ نے جواب دیا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کھڑا ہو جائے نوزب اللہ کہہ دے کہ دیکھو یہ میرے بارے میں میرا مقصد آپ کو سمجھانا یہی ہے ایک دفعہ امین صاحب نے میں ممنون ہوں امین صاحب کا کہ انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور معذرت بھی کی اور ہم ان کو معاف بھی کرتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اگر امین صاحب سے درخواست یہ ہے کہ وہ گزشتہ جو اپنے ہی مسلمان علماء ہیں ان کی تفاثر کا اگر مطالعہ کر لیں صرف اس ان آیات کی جو سورہ لحاقہ کی میں نے آیات کی آپ کے سامنے پیش کی ہے تو ذرا ان کی تفسیر پڑھ لیں کہ ان کی تفسیر میں کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی بات نہیں کرتے <تصفح> وما یونت کو ان الوا ان ہوا اللہ واحوں <يُخَا> یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ٹھیک <تصفح> ہے کہ اپنی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ ان پر وہی نازل کرتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس آی... آ... ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی مدعی الہام ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مارے گا مار دے گا اور کوئی انسان اس کو بچا نہیں بچا نہیں سکے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسیپشن نہیں رکھا جی ہاں جی تو یہ ہے دے. یہ تفاسر گزشتہ جو مفسرین ہیں انہوں نے بیان کی ہے اور میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے اور الہام یہ کیا ہے کہ یہ مودود لڑکا نو سال کے اندر پہ پیدا ہوگا نہ صرف یہ لڑکا ہوگا بلکہ اس کے اندر یہ یہ خوبیاں پہ ہوں گی اور وہ اسلام کی خدمت میں اور علائے کلامت کلامت کے میں یہ یہ کام کرے گا اور اس کے ذریعے سے قلامت اللہ کا مرتبہ ظاہر ہوگا وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور وہ اسلام کا دفاع کرے گا تو یہ ہے وہ پیشگوئی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ علامن پیش اے اے اے اے اے نازل کی ہے تو وہ بدئی الہام ہے اگر انہوں نے غلط الہام اپنی طرف سے گڑا ہوتا تو اس عائد کے تحت اللہ تعالیٰ کے نوزب اللہ سزا کے موجب ہوتے تو یہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جی امتاز صاحب آپ نے یہ جو آیت کا حوالہ دیا ہے قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے اور پرانے عہد نامے بھی یہ بات ملتی ہے جی, اگر ہم तो. غور سے مطالعہ کریں جی جی تو بین ہی یہ دعویٰ پرانے عہد نامے میں موجود ہے थी اکثر ہم پڑھتے ہیں جس کو ڈوٹران 1818 کے حوالے سے یہ پروفیسی جانی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سلام. بیان میں دیتے ہیں کہ جی. یہ آپس وسلم کی آمد کی ایک پیش گوئی جی. حضرت موصل علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیش کروائی ہے اور اس میں بھی بینی یہ بات ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہے جو میں نے اس کو نہ کہ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہے گا میرے نام سے جو میں نے اس کو نہیں کی کرنے کو تو میں اس کو تو ہلاک کروں گا میں اسے تباہ کروں گا تو بین یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے بھی ان کو جو ہے نوٹ فرمایا ہے کہ جھوٹا مدعی نبوہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم نہیں رہنے دیتا ورنہ جو سچے انبیاء ہیں ان کی صداقت پر بھی جو ہے وہ دبا پڑتا ہے یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے اور اسی انہی آیات کے اوپر امین صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی اور ہمارے پروگرام میں ہی जी. یہ بات ہو جب بھی چکی ہے اور اس کا جواب جیسا امتیاز صاحب آپ نے دیا ویسا ہی جواب دیا بھی گیا تھا انہیں Uh, جب uh, عمومی طور پہ تفصیل کی بات کی جاتی ہے امین صاحب پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں جب آپ اپنے پوائنٹس لے کر آتے ہیں اپنے نکات لے کر آتے ہیں تو یہ بات ہم نے بہت دفعہ آپ کی توجہ آپ کی اس طرف دلائی ہے کہ بسا اوقات آپ ایک ایسا معیار بنا لیتے ہیں چیزوں کا جو معیار بہت ساری چیزوں پر ضد آ جاتی ہے جس کے بعد جیسے امتیار صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ذکر کریں تو پھر یہی وہی میں اول تو وہ معیار کہیں لکھا نہیں ہے لیکن اس کو مال لیں تو وہی معیار کی ضد پھر اور چیزوں پہ پڑھنی شروع ہو جاتی ہے پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض باتوں کے مخاطب صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے علیہ وسلم. تو وہ آیت کیا آج آپ انہیں منسوخ سمجھیں گے یا آپ انہیں یہ کہیں گے کہ حصہ نہیں ہے قرآن کریم کا مطلب وہی ہے جو آپ نے بیان کیا امتیاز صاحب کے جہاں اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی کی بات کی جا رہی ہے اور ان تک کو اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا تو پھر ایک عام اس کے بعد والے انسان یا جو اس سے پیچھے آتے ہیں اس کے تابع انسان ہیں جو جی. وہ اصول ان پہ بھی لاگو ہوگا اسی طرح سے اسی طرح سے یہ بات ان تمام لوگوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے بالکل تو ہم نے یہ بات کر لی ہے کوئی اور اسمل میں جی امین صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ان کو قرآن کریم سے محبت ہے اور جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کی بھی دل آزاری ہوتی ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں ان کی تفاصر میں بھی موجود ہیں اگر وہ ان کا مطالعہ کر لیں اور جتنا وہ قرآن کریم سے پیار کرتے ہیں شاید ہم بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں یا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی خدمت شروع سے ہی جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بجال لا رہی ہے جس میں صادق صاحب سے عرض کروں گا کہ ذرا قرآن کریم کی جو خدمات ہیں پیش کوئی مسلم مؤود کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کریں جی بالکل آ, پیش کوئی مسلم مود میں جو ایک اہم فرض یا مسلم مودود کی ایک علامت بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہوگا یعنی قرآن کریم کا جو اصل مرتبہ ہے جی. وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوگا جی اور اگر ہم حضرت مسلم مؤود کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے قران کریم کی خدمت کی ہے کس طرح آپ نے اس کی تفسیر پر کام کیا ہے کس طرح آپ نے اپنی جماعت کو مختلف قران, قرآن کریم کے حوالے سے تحریکات کی ہیں جی کہ قران کریم کو پڑھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے غور کرنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے ترجمہ سیکھنے کے لیے جی. آپ نے اپنی زندگی میں کئی تحریکات کی ہیں ٹھیک بلکہ خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے بھی اگر آپ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آپ کی بچپن کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی آپ جو ہیں وہ قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہوتی تھیں ان کی تعطیلات ہوتی تھیں تو اس میں باقاعدہ انتظام کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کے درس میں شامل ہوں اس کے حوالے سے تربیتی پروگرام جو تھے وہ منعقد کیے جاتے تھے تو جو عشق حضرت مسلم مود رضی العنہ کو قرآن کریم سے تھا وہ آپ کی زندگی میں نمایاں ہے وہ آپ کی تحریرات میں نمایاں ہے جی آپ نے جو قرآن کریم کی خدمت کی ہے اس میں آپ نے جو تفسیر جو کہ آج تفسیر کبیر کے نام سے جانی جاتی ہے جی اس میں تفصیلی طور پر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کی ہے مختلف حوالوں سے اور اپنی جماعت کو یہ تحریک کرتے ہوئے وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کا اتنا رواج دیں کہ ہماری جماعت میں کوئی ایک شخص بھی نہ رہے جس سے قرآن نہ آتا ہو تو थी. یہ جو ہے اہمیت حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو دی ہے جی اور یہ آپ کی زندگی میں نمایاں ہے کوئی بھی اگر آپ کی کوئی بھی کتاب دیکھ لے آپ نے اپنی زندگی میں خلافت پر متمکن ہونے کے بعد کئی خطبات دیے जी. کئی تقریر جو ہیں وہ آپ کی ہیں تو وہ تمام تقریر، وہ تمام خطبات اصل میں قرآن کریم کی آیات کی ہی ہیں ٹھیک ٹھیک جی صادق صاحب نے تفصیر کے حوالے سے بات کی تو حضور انور اعلی طالب نصر عزیز نے خطبہ جمعہ میں متعدد ایسے واقعات پیش فرمائے جن میں سے ایک کا میں شروع میں بھی ذکر کیا تھا اسی طرح ایک اور حضور نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ نیاز فتح پوری صاحب کے حوالے سے ہے آ, واقع حضور نے یوں میں فرمایا کہ وہ انہوں نے خود لکھا ہے یعنی کہ نیاز فتح پوری صاحب لکھتے ہیں جی. کہ تفسیر کبیر جل سوم آج کل میرے سامنے ہے یعنی کہ جس وقت وہ لکھی گئی اس زمانے کی بات ہے آ, اور کہتے ہیں کہ اور میں اسے بڑی نگاہ غیر سے دیکھ رہا ہوں اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا اور بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے آپ کی تباہر علمی آپ کی وسعت نظر آپ کی غیر معمولی فکر و فراست آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا کل سراہود کی تفسیر میں حضرت لوت علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار خط لکھنے پر مجبور ہو گیا آپ نے ہا لائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے مکان میں نہیں خدا آپ کو تادر سلامت رکھے تو یہ اصل میں وہ کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا کہ قرآن کریم کی تفسیر ایسے رنگ میں بیان کی کہ جس سے جو اعتراضات قرآن کریم پر آتے چلے جا رہے تھے اور جن کے جوابات نہ بنتے تھے تو آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کو ایسے رنگ میں پیش کیا کہ جو جن کے ذہن میں سوالات تھے وہ دور ہوتے چلے گئے تفسیر آپ نے ایسے رنگ میں بیان کی کہ قرآن کریم کی صورتوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے yeah. قرآن کریم کی آیات کا آپس میں کیا جوڑ ہے جیسے مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا کوئی تسلسل نظر نہیں آتا کوئی بے جوڑ سی نظر آتی ہیں قرآن کریم کے شروع میں بس حروف لکھ دیے گئے ہیں جن کا کوئی بعض کہتے ہیں کوئی سرپیر نظر سمجھ نہیں آتا تو آپ نے تمام ان چیزوں کو لے کر جو ہے ایک ایسے رنگ میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جو بالکل منفرد ہے بالکل یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ایک تو ہم اسی موضوع پر بھی بات کر رہے ہیں صادق صاحب اور یہ بھی دیکھیں ہمیں بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ قرآن کریم کی تفسیر ہے مطالب اس کے معانی یہ بھی ایک تڑپ تھی اور دوسری تڑپ یہ بھی تھی کہ قرآن کریم جو برینوں انسان ہیں دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں تک قرآن کریم پہنچے قرآن کریم کے تراجم کا جو عظیم الشان کام شروع کیا گیا تھا آپ کی زندگی میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی اور بتائیے کہ کتنے زبانوں میں ان کی زندگی میں ہوا اور آج جی. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کہاں ہے جو مجھے یاد ہے چودہ زبانیں تو تھیں اس وقت جی. صاحب Uh, اس سے پہلے uh, بات uh, حضرت مسلم مود رضی عنہ کہ جی. قرآن کریم سے عشق اور کس طرح آپ نے تفسیر پر کام کیا اس سوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں uh, واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضور قرآن کریم کی تفسیر پر کام کر رہے تھے تو بتاتے ہیں کہ وہ دن رات اس کام میں مشغول رہتے تھے اور بعض اوقات آپ کو علم کا بھی اندازہ نہیں رہتا تھا کہ وہ کام کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا وقت ہو گیا تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے کسی خادم کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ میں اس طرح کام کر رہا ہوں کمرے میں تو مجھے ہر گھنٹے بعد آ کے بتا دینا کہ یہ وقت ہو گیا ہے تو وہ خادم کہتے ہیں کہ میں نے بتانا شروع کیا کہ اس طرح رات کے آٹھ بج گئے ہیں نو بج گئے ہیں دس بج گئے ہیں تو ہر گھنٹے بعد میں جاتا تو میں دیکھتا کہ زور لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں, ہیں تفصیل پر کام ہو رہا ہے حالانکہ صبح کے چار یا پانچ بج کے نماز فجر کا وقت ہو گیا تو اس وقت جب میں حاضر ہوا اور میں فرمایا کہ حضور یہ وقت ہو گیا ہے تو اس وقت حضور نے اپنا کام بند کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آئیں اب نماز پڑھتے ہیں تو یہ حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ کو قرآنِ کریم سے عشق تھا آپ چاہتے تھے کہ قرآن میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں جو تعلیمات ہیں ان کو کھول کر دنیا کے سامنے پیش کریں اور اسی میں قرآن کریم میں ہی جو ہے وہ تمام برکات ہیں حضرت تصمسی ماؤد اللہ ساط اسلام کا بھی الہام، ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الخیرو کلو حفی القرآن کہ ہر قسم کی برکات جو ہیں ہر قسم کی بلائیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں تو حضرت مسیح معود الیہ اسلام کے خلیفہ ہونے کے ناتے حضرت مسلم مود ہونے کے ناتے آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ یہ برکات جو ہیں قرآن کریم کی یہ خوبیاں جو ہیں yeah. وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور ان تفسیر کے ذریعے آپ نے وہ پیش کی چلیے بہت شکریہ سامن ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں آپ کا میزبان سفیر راجپوت اور میرے ساتھ ہیں امتیاز احمد سرا صاحب زاہد عابد صاحب اور صادق احمد صاحب آج کے پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں کامران صاحب میرے ساتھ موجود ہیں انہیں آنر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کامران صاحب ہلو جی کامران صاحب آنیر ہیں آپ جی جناب کیسے ہیں آپ اللہ کے آپ ٹھیک ہیں؟ بس میں اللہ کا احسان ہے میرا نے میں گزار دیا باقی جواب نہیں دیں گے گھما دیں گے تو باقی ٹائم بھی گزر جائے گا نہیں میری گزارش یہ تھی کہ جناب قرآن کی آیت ہے کہ یہ قول تو ہے رسول کریم کا ٹھیک ہے تو قرآن اللہ کا ہے بھیجا امین کے تھرو ہے قول ہے رسول کریم کا تو جو قرآن کی خدمت کرنے یا قرآن کی تفصیل کرنے سے تو نبی نہیں بنتا ہے قرآن میں ہمیں بتا پر بھی हुँ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی ایک اور آیا تھا, میں ریفرنس آپ کو دے دوں گا نہیں آ رہا کہ ہم نے ہر نبی کو کتاب بتا کی ہر نبی کا لفظ ہے وہاں تو مرزا صاحب کی کتاب کون سی ہے اور پھر یہاں پہ قرآن میں تحریف کی جاتی ہے کہ قرآن میں جی احمد نام آیا ہے احمد تو بھائی جان احمد تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تو میں تو اپنے نبی کو بھی نبی نہیں مانتا اگر ان کا نام غلام محمد ہوتا کیونکہ وہ تو محمد کے غلام ہوتے تو یہ تو غلام احمد ہیں تو میں تو اپنے نبی کو بھی نبی نہیں مانتا اگر نام ان کا غلام محمد ہوتا کیونکہ وہ محمد نہیں ہوتے محمد کے غلام ہوتے تو اب جگہ جگہ سے تحریف کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے آیتوں کو بیان کر کے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں ڈفرینٹ زبانوں میں تو یہ اس کا اس کا کیا سلسلہ کیا ہے اس کا شکریہ جناب اس کا جواب دیں چلیے بہت شکریہ آپ کا جانان صاحب. ماشاء اللہ جی اس بات کا تو انہوں نے کر دیا ہے کہ آپ اپنی تفاصر کرتے ہیں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور مختلف زبانوں میں تراجم کرتے ہیں اس یہ بات تو مان گئے بہرحال ان کی بات کا جواب دیتے ہیں آپ پہلے ان کے تبصرے کا جواب دیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی وعلیکم یہ پھر اسی طرح بات کرنی پڑ رہی مجھے کہ دیکھیں مسلمہ کزاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اگر اللہ کا وعدہ چھوٹے نبی کے ساتھ ہوتا کہ شیرک سے پکڑ کے کاٹ دیا جاتا تو مسلمہ کزاب کی شیرت کاٹنے پر اللہ قدرت رکھتا تھا رائٹ اوے کر دیتا یہ کام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں یہ بد وقت مارا گیا ان کی پوچھ لی پھر عراق میں ایک شخص نے چالیس سال اپنی قوم میں زندہ رہا نو ظب اللہ اس بد نے کہا میرے پاس چالیس پارے نازل کی ہیں اللہ نے آج بھی اس کے ماننے والے وہ بات ہے مرنا تو ہر کسی کو ہے وہ خود تو مر گیا ہے لیکن اس کی تعلیمات اور اس کی چالیس سال اپنی قوم میں رہا اگر اللہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ شیرک کار دیتا تو مجھے بتاؤ آج تک مسلمہ قذاب سے مرزا غلام کا سب اپنی اپنی طبی موت مارے گئے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کیا اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ ان کی شیرک پکڑ کے یہ سلسلہ ہی نہیں چلنے دیتا اگر یہ آیت اس کے اوپر ہے تو جی بالکل. دوسرا آپ کی باتیں کہ اگر نو دیکھیں نبی کی تعلیمات جو ہے نا آپ کہیں بھی کتاب کھول کے اپنی بہن بیٹی ماں بہو سب میں پڑھ سکتے ہیں اب مرزا صاحب کی کتنی کتابیں لکھی پھر آپ لوگوں کو خراب لگ جاتا ہے اتنی گالیاں بکی ہیں علماء دین کو فہج باتیں لکھی ہیں تو کیا نبی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے پلیز مجھے چلیے جی جی دیتے دیتے بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا آ, جو آپ نے بات کی ہے اور بات شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کمران صاحب کے تبصرے سے تو اس سے پہلے ایک اور ہے ہے میرے ساتھ ایک اور ہے, مجھے بتایا گیا ہے ایک سوال ہم اور لیں گے خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہو. جی آپ آن آ, جی جی السلام علیکم عرض کرنی تھی تو یہ کہ اللہ پاک کو ہمارے ایمان سے کیا دشمنی کیونکہ اگر ایک شخص نبی ہو اسے نہ مانو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اگر ایک شخص نبی نہیں ہے اسے آپ مانو تو وہ پھر بھی کافر تو یہ ایک بار نازک مسئلہ ہے اور اللہ پاک تو قرآن میں ایسی بےحیاتی نہیں کر سکتے تھے اور اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن میں صاف ستھرا لکھا ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہ جاتے جب تک کہ ہمیں اچھی طریقے سے بتا چلے جاتے کہ اس کے بعد ایک ایسا بندہ تم نے اس کو نبی ماننا ہے آخر اللہ کو ہمارے نبی سے ہمارے ایمان سے کیا دشمی تھی اور ادھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چودہ سو سال سے جتنے بھی بڑے بڑے علما گزرے ہیں تو مفسر قرآن یا حدیث والے مامین کہلے یا جو بھی امام ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ نبی پار صلّم کے بعد جس کسی نبوت کا دعوی کیا وہ بلا جماع کفر تو مرزا صاحب ہے وہ جب دعوے کرتے ہیں پھر آپ دیکھے آپ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا بران نے اہم دیا کہ جیل نمبر انیس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں پہت ہوئے آٹھ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بلاد شاہ میں فوت ہوئے اور اسی طرح نمبر تین میں لکھا ہوا ہے کہ بہت شکریہ آپ کے سوال کا آپ نے بات کی آ, سوال تو آپ کا کوئی بھی نیا نہیں ہے لیکن آپ نے چونکہ پہلی دفعہ کال کی ہے ریڈیو احمدیہ کا آپ حصہ بنی ہے تو آپ کے سوالات کے جوابات میں اپنے ساتھ وجود مہمانان سے ضرور لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ پرگرام آپ سنتی رہے تو ہم جو کاملان صاحب کے تفسرہ تھا اس پر اتنی ضرورت نہیں ہے امین صاحب نے بھی جو بات کی ہم سے آپ اس سوال کے جو جواب ہے نا کہ کتابوں والا وہ آپ نے بہت دفعہ جواب ہم دے چکے ہیں اگر آپ اس پر ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی منصی ہے دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیجئے پہلے تو انہوں نے بات کی مسئلما قذاب کی میں ا انہوں نے وہی بات کی ہے جو بہت سارے علماء کرتے چلے آ رہے ہیں حضرت مرزا صاحب کی باتوں کو اپنے الفاظ میں اور اس کو ٹوسٹ کر دینا تبدیل کر دینا یہ है है وہی بات انہوں نے ابھی ہمارے ساتھ کی ہے اور اس کی جھلک آپ کو ابھی یہ جو آخری ہماری بہن ہیں انہوں نے سوال کیے ہیں اس میں بھی نظر آ رہی ہے کہ بات کچھ ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بات ہے مختلف کانٹیکس میں بات کی ہوئی ہے اور انہوں نے پیش اس طرح کر دیا کہ جیسے مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب سوال جو ہے امین صاحب کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ مدعی نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ٹھیک ہے ہم نے تو یہ کہا ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا مدعی الہام کے ساتھ کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر افطراب باندھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اللہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہامن یا وہی یہ بات نازل کی ہے اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کی ہو اس کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس طرح کو ہماری بات کو اس طرح ٹوسٹ کر دیا گیا ہے یہ الہام کی بات ہو رہی ہے اگر اس آیت کو بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں نبی کا ذکر نہیں ہے نبوت کا ذکر نہیں ہے اس میں الہام کا ذکر ہے تو یہ بات ہو رہی ہے دوسرا ان کی کیا سوال تھا دوسرا سوال تو کچھ کتب کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اکثر لوگ کے یہ سوال جو کرتے ہیں کہ کتابوں میں بعض باتیں ایسی لکھی گئی ہیں جی جس میں گالی ہمارے جس علماء کو علماء, علماء ولماء ولماء کو جی ایک, ایک بات یہ جی ہے کہ اگر, اگر نبی کریم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کو اپنے علماء نہ کہیں اور فرمائے کہ علماء ہوں من تحت عدیم سمائے ٹھیک ہے کہ یہ علماء وہ جو علماء ہوں گے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے ٹھیک ہے قرآن کریم میں بھی وہ بندروں اور سوروں والی مثال ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام ام صاحب قادیانی یعنی مسیح ماؤد مہدی ماؤد علیہ السلام نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے اس کو مد نظر رکھنا رکھنا چاہیے کس کانٹیکس میں بات کی ہے قرآن کریم نے اس کو مد نظر رکھا, رکھا جائے گا اور کوئی یہ جو مبالغہ آرائی ہے اس سے کام نہیں چلے گا جو انہوں نے مبالغہ آرائی کی کہ وہ بہن بیٹیوں کے سامنے آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس طرح تو پھر آپ قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم کے اوپر بھی یہ چیز آتی اور اس طرح اور کتب ہیں بائبل کے بارے میں ہیں تو یہ صرف مبالغہ آرائی سے کام ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں اور بھی بڑی دفعہ جواب دے چکے ہیں اس کا پروگرام میں بھی اس قسم کی بات کی تھی اور اس پہ جو میں نے کچھ حوالے بھی دیے تھے علامہ نیاسفت پوری جی. کا بھی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی اور جی. لوگوں کا بھی جبکہ انہی کے بہت بڑے ایک عالم جو کہ پھر دشمن بھی بن گئے سب سے بڑے جی. محمد حسین بٹالوی وہ کہتے جی. ہیں کہ اسلام کی ایسی خدمت چودہ سو سال میں یا تیرہ سال میں ایسی خدمت کی نذیر نہیں ملتی جی. جو کتاب لکھ دی جی. تو آپ امین صاحب آپ سے درخواست پہلے بھی کی ہے کہ جو کتب ہیں وہ پڑھیں جو جہاں سے آپ یہ لے رہے ہیں نا جن جگہوں سے جو ہماری بہن نے بھی سوال کیا وہ سارا سوال اپنا مطالعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایک دو ایسی مخالفوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن جنہوں نے جو لکھ دیا آپ نے وہ آگے پڑھ دیا ہے اور یقین کریں اگر وہ باتیں جھوٹی ہیں تو پھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جو کسی عالم نے لکھا ہے اور جھوٹ لکھا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ کیا یہ باتیں اپنی گھر میں پڑھ کے سنائی جا سکتی ہیں کتابیں جو ہیں हुँ. ان کے مقابل پر آج کے علماء دیکھ لیں <laughs> کیا یہ باتیں کوئی سادہ شریف انسان جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عالمِ دین ہے خادم حسین رضوی صاحب کا کوئی بھی کلپ اٹھا کے سننا شروع کرتے ہیں باقی اور جو ان کو بڑے بڑے مولوی جن کو لبیک اللہ کے نارے لگ رہے ہوتے ہیں تو تحریک لبیک رسول اللہ اور ان کے چالیس منٹ کی آڈیو کلپ میں سے جو ہے وہ تیس منٹ تو گالیوں کے ہوتے ہیں تو حسمسیم صدام کا کلام تو ایک ایسا کلام ہے جسے پہلے دو دوستوں سوال مرزا صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑ گیا تو اگر یہ بات تھوڑی چودہ سال پیچھے لگ جائیں سلام کے آنے سے کون سی جنگیں ختم ہو گئی جی بلکہ جو اعتراض کرنے والے کو تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا بدر سے جنگ شروع ہوئی تو خلفاء دیکھ لیں ساری عمر حضرت عمر کے سارے دور خلافت میں جنگ ہی چلتی رہی حضط عثمان آئے تو دور جنگ چلتی رہی حزضلی آئے تو جنگ چلتی رہی مسلمانوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں سو دو سو سال بعد گئے تو مسلمان سلطنتیں تھیں ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں تو کیا فرق پڑ گیا ٹھیک ہے قبائل پہلے بھی تھے وہ اس وقت بھی لڑتے تھے اسلام آیا کا دور ختم ہوا فوت ہوئے تو پھر دوبارہ ہو گئی غالت نہیں ہے غلط میار آپ نے بالکل یہ کی ایس, ایسے رنگ میں ایسے رنگ میں بات ہے کہ میرے صاحب کے سے کیا بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم پر اعتراض ہوتے تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہوتے تھے ان کے جوابات کس نے دیے بالکل کس رنگ میں اسلام کی تعلیم کو پیش کیا کہ جو واقعی جو حقیقی تعلیم ہے مثلاً ایک ہم نقطہ بار بار پیش کرتے ہیں کہ جہاد کا جو موقف ہے جماعت احمدیہ کا سو سال پہلے نسیم استعدۃ نے بڑے واضح رنگ بیان فرما دیا کہ یہ دور جو ہے قلم جہاد کا ہے اس کی برکت سے جماعت احمدیہ نے جو قلم کے ذریعے جو اسلام کا پیغام تمہارا دنیا میں پھیلا پہنچایا ہے پھیلایا ہے وہ دوسری جماعتوں کو توفیق کہاں مل رہی ہے yeah. دوسرے ایک دوست نے اعتراض کیا جی کہ آپ چھ مہینے بعد اپنا نمبر بدل لیتے ہیں yeah. پتہ نہیں کہاں سے نمبر بناتے ہیں <laughs> مجھے تو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو یہ نمبر کہاں سے ملتے ہیں <laughs> دو ہزار تین کے جلسے میں حضور نویت اب عزیز نے یہ فرمایا تھا کہ ایک سو ممالک میں جماعت پہنچی ہے اس جو ابھی جو دو ہزار سترہ کا جلسہ ہے یو کے کا اس میں حضور نے دو ہزار دس کا نمبر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے قوموں قوم ممالک کہہ لیں قوم کیونکہ بعض جو, جو, جو ورلڈ میپ ہے اس کو نہیں اس طرح آتے جو ریکگنیشن نہیں ہوتی जी, जी. تو اصل بات یہ ہے کہ مختلف طریقوں پر ان کو دیکھا جاتا ہے بہرحال جو, جو مردی کہہ لیں اس کو تو یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہر سال جماعت جو ہے جہاں جہاں پر ابھی تک ہمارے لوگ نہیں پہنچے ہوتے پیغام نہیں پہنچ ہوتا اسلام کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مبلغین سلسلہ اور لوگ جو ہیں پہنچ کر اسلام احمدیت کا پیغام جو ہے وہاں تک ضرور پہنچائیں یہ ٹھیک ہے دوسری بات جو آپ نے بات کی تھی امتیاز صاحب جی جو بالکل صحیح آپ نے کہا کہ مدئی کی بات کی کہ الہام کا جو دعویٰ کرے اس میں ایک اور بھی بات ہم بیان کیا کرتے ہیں, جی کرتے ہیں کہ تمام مفسرین, اپنے مفسرین کی, بات جی کی اپنے مفسرین جی نی. نی. انہوں نے ایک اصول بھی واضح کیا ہے کہ اگر تو کوئی شخص دعوی کرے اور اس دعوے کے بعد انہوں نے 23 سال کی مدد کیوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو مبارکہ ہے 40 سے 63 سال تک کی 23 سال کا عرصہ ہوتا ہے تو یہ ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ اگر مدوئی نبوت 23 سال تک زندہ رہ جائے تو یہ بھی اس کی صداقت پر ایک دلیل ہے تو یہ باتیں تو آپ ہی کے مفسرین کی ہیں اور اس بات کو حضرت مسیح محمد علیہ صاحب نے خود اپنی کتب میں بھی تحریر کیا ہے بیان بھی کیا ہے تو یہ باتیں غور کرنے والی ہیں چلیے اب پروگرام میں ہمارے پاس آخری دس سے پندرہ منٹ کا وقت ہے لیکن چونکہ ہمیں ایک سوال کیا گیا ہے ویسے یہ سوال جتنے جو خاتون نے کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مجھے یاد آ گیا یہ نسبت مسیح سے ہے بھی یہی یہود ساری باتیں کیا کرتے تھے جتنی باتیں کی ہیں کہ اللہ سے کیا ہمارے ایمان سے کیا دشمنی تھی بتا کے کیوں نہیں گئے نبی آنا تھا اے کدھر رہ گیا بات وہ یہ کہتی ہیں کہ اب سوال کا انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ پاک کو ہمارے ایمان سے کیا دشمنی تھی کہ وہ ہمیں کافر بنانا چاہتا ہے کیسے کہ اگر تو نبی سچا ہے نہیں مانا تو کافر ہو گئے جی اور اگر ناوز بلّہ نبی جھوٹا ہے نہیں مانا تو کافر ہو گئے تو ہم تو پھر پھنس گئے کدھر جائیں دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ تو بہت بڑی بات تھی بہت بڑا واقعہ تھا قرآن کریم میں بھی سریحت بیان کیا جاتا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صراحت وضاحت سے بیان کر کے جاتے جی اور ایسی بات نہیں تھی تو کیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناوز بلّہ ہمارے ایمان سے کوئی دشمنی تھی پھر تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے علماء کی تفصیر ہم پڑھیں اپنے علماء صلف کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے تو اس بات پہ متفق ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یا یوں کہیے کہ اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا اور وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ کوئی اور اب نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے چوتھا سوال جس کا آپ نے ذکر بھی کر دیا وہ یہ تھا کہ نبی کبھی کہتے ہیں کشمیر کبھی بلاد الشام اور کبھی لکھتے ہیں کہ فلسطین جی تو یہ سکتا تو اب امتیاز صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں جی کس جی سوال کا جواب دوں سوال نمبر ایک سے شروع کر لیتے ہیں سارے سوال لازمی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس پہلا <laughs> سوال بتائیے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان سے کیا دشمنی ہے کہ ہمیں کافر کیا کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم وضاحت سے اس کا اعلان کر دیتا بالکل ٹھیک ہے ان کا سوال بالکل جائز ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان سے دشمنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم آه. سے میں یہ وعدہ بیان فرمایا ہے کہ آخری آخری زمانے میں اللہ تعالی۔ مسیح معود و مہدی معود کو نازل فرمائے گا اور جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے پہلی تو سرا جمعہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے جو جو باسط ثانی ہوگی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا شاید میں ہماری بہنیں اس وقت پروگرام سن نہیں رہی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و آخری نمہ لمحہ لمہ الحق بہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظہور تو پہلے زمانے میں ہوا یعنی امیوں میں ہوا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چار کام جو آپ نے کرنے تھے وہ بیان فرمائے گئے اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ وا آخرینہ منہم لما الحق و بہم کہ پھر آخر, آخر میں بھی آخری زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول ہوگا یا جو روحانی باس ہوگا تو اس بارے میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جن میں یہ ہوگا تو صحابہ نے یہ سوال تین دفعہ دہرایا تو چوتھی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وسلم. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لو کان المان و معلّم بستر لََََََََََََ الَن رجنائى کہ اللہ تعالی کو اس وقت کے لوگوں کی ایمان کی اتنی فکر ہوگی کہ اگر ایمان سریا پر چلا جائے تو رجل فارس اہل فارس میں سے ایک ایسا رجل آئے گا جو ایمان کو سریا سے واپس لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایمان کی فکر تھی لوگوں سے محبت اور ہمدردی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے اس اس ہمدردی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ماؤد مہدی ماؤد علیہ السّت و السلام کو مبوس فرما کر لوگوں کو دوبارہ دین حق کی طرف بلایا اور یہ دراصل قرآن کریم کی پیش گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم اور بھی پیش گوئیاں ہیں تو میرا خیال اس پہ اکتفاق کرتے ہوئے کیونکہ وقت کم ہے جی. تو اگلا سوال لے لیتے ہیں اگلا سوال کیا ہے وہی اسی, اسی کا تسلسل ہے کہ قرآن کریم اور حدیث میں وضاحت سراہد سے نہیں پتہ چلتا جب کہ ہم آ, انہیں یہ بتاتے ہیں کہ امام مہدی کا انتظار یہ کر رہے ہیں حضرت ایسا ایسا ایسا علیہ کہ ایک نبی کے آنے کا نہیں یہ تو ہاں بالکل بالکل یہ صرف آنکھیں بند کرنے والی بات ہے ایک طرف کہتے بھی ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں کہ آنا ہے اور جو آنے والا ہے وہ آ چکا ہے اس کو ماننا بھی نہیں کیوں صاحب جی جی بالکل دوسرا انہوں نے بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے بزرگان گزرے ہیں انہوں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اور ان کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس پر کامل مان تھا تو یہ ہم نے بات کہاں سے نکال لی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی بھی آئے گا ٹھیک ہے تو مجھے تو اندازہ نہیں کہ یہ کن بزرگان کی بات کر رہی ہیں जी. اگر ہم بزرگان کو دیکھیں آ, انہوں نے جب آتے کہیں کتابوں میں پڑھیں تو اس سے تو صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جو تشریح کی خاتم النبیین کی जी. وہ سب زرگان نے یہی کی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن وہ اس لحاظ سے خاتم النبیین ہیں کہ آپ کی جو شریعت ہے وہ آخری ہے آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے کوئی نئی کتاب لے کر آئے نیا قانون لے کر آئے اس لیے جو بھی نبی آئے گا وہ آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ و کی اتباع میں آئے گا آپ کی امت میں ہوگا وہی قرآن کو ماننے والا ہوگا آسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوگا تو یہ تمام بزرگان نے میں ہی یہی بات کی ہے اور صادق صاحب جو آپ نے بات کی کہ کامل اتباع میں آئے گا وہ مجھے یاد آ گیا ہمارے کامران صاحب کا تبصرہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام محمد ہو تو میں پھر بھی نہیں اس پر ایمان لاؤں گا تو غلام محمد تو پھر بھی کی اور بات ہے تو یہی حضرت اکتس مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صاحۃ وسلام کی شان ہے فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے پایا شاہد, شاہد, شاہد ہے. ہے تو خدایا تو یہ ہے آ, حضرت مرزا کہ آپ نے کامل اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی کہ حاضہ رجلوں یو حب رسول اللہ کہ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ نام آپ کا نام بھی نام یہ انہوں نے تو ایک اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے لیکن اس نام کی بھی اپنی شان ہے کہ احمد کا غلام ہونے میں سب سے زیادہ اس کی اعلیٰ اس کی اس کی اس کی شان ہے کہ اگر غلام کسی شخص کا ہونا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم وہ ایک اور بھی شعر ہے نا آپ کا وہ یہ ہے دلد دلد دلد کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے اس سے بڑھ کر غلام احمد غلام ہے, ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کی شان ہے کہ آپ کی غلامی میں جو آ جائے تو وہ اس نبوت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے یہی ہے نا قرآن کریم کی جو مثال میوتی اللّہ و رسول فعلۂ کا مذینہ عنام اللہ علیہ منبیینہ و صدیقینہ و شہدا و صالحینہ و حسنہ علائقہ رفیع کا تو یہ وہ شان ہے جس کو کامران صاحب اس کو دیکھ نہیں سکتے اور انہوں نے اس کو ایک غلط سپن دینے کی کوشش کیا ہے لیکن اٹس اوکے چلیے تو بات اتنی سی ہے مختصرا نگر میں غلط نہیں ہوں ان کو ہم بتائیں کہ دیکھیں آپ انتظار کر رہی ہیں امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نے جی, جی. آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور ایک وقت آئے گا جب وہ واپس آ جائیں گے جب احمدیہ مسلم جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ ہیں بنی اسرائیل کی طرف جو آئے تھے جن کو مسیح ناصری کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جس نے ان کی جگہ آنا تھا جس کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہوا ہے جی اس کی نشانیاں بھی بتائی ہوئی ہیں جی جی وہ ہم حضرت مرزا اللہ احمد صاحب کو مانتے ہیں اور غیر احمدی دوسری طرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح اور امام مہدی دو الگ شخصیات ہیں جی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الفاظ ہیں جی یہ بات ہے ٹھیک ہے جی, جی بالکل اور دراصل یہ جو آخری سوال تھا ان کا ایک اعتراض تھا سوال تو نہیں تھا کہ وہ نبی جھوٹ نہیں بول نبی جھوٹ نہیں بولتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو غلط طور پر انہوں نے وہ کسی کتاب میں پڑھ لیا ہے جی کہ یہ یہ لکھا ہے مختلف جگہوں پر اگر اس کو کانٹیکس میں پڑھیں تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ہماری بہن کے لیے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ الاسلام ڈاٹ اورگ الاسلام ڈاٹ اورگ پہ جائیں اور وہاں پہ اگر آپ نے اردو میں پڑھنا ہے تو صرف ٹائپ کریں مسیح ہندوستان میں جو سرچ بار ہے تو مسیح ہندوستان میں ٹائپ کریں گی تو آپ کو وہ کتاب مل جائے گی اس کا لنک آپ پی ڈی ایف پہ اب خود پڑھ بھی لیں اور اس کو دیکھ لیں کہاں حضرت مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی قبر ہے اور نہ صرف آپ کو قرآن طور پر اس میں جو شواہد ملتے ہیں قرآن کریم میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں ہی ان کی تدفین ہے تو وہ بیان کیے گئے ہیں تاریخی کتب سے حوالہ جات دیئے گئے ہیں طب کی کتابوں سے حوالہ جات دیے گئے ہیں بائبل سے بھی حوالہ جات دیے گئے ہیں تو وہ آپ کتاب پڑھ لیں اور آپ کے یہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی کہ حضرت مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کشمیر میں آپ کا آپ کی تدفین ہے اور آج تک آپ کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور بی بی سی کی بھی ایک ڈاکیومنٹری ہے تو وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے اگر دیکھنی ہے لیکن اس کا بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کو پیسے دے کے یہ ویڈیو بنائی ہوگی ولّ کہہ لیجیے اور آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیے تفسیریں پڑھیں سورا یوسف کی تفسیر بھی پڑھیے گا آپ کی ہی مفسرین کی جی شاید کچھ جھوٹ کے بارے میں باتیں آپ کو وہاں سے پتہ چلیں اور حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں ہم ضروری نہیں کہ ان باتوں پر اس طرح سے ایمان رکھیں تو اب آج کے پروگرام کے آخر میں ہم پہنچے ہیں جی صاحب پروگرام کو ہم جی اختاب کی طرف لے کر چلتے ہیں حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی آپ کے کاموں کی بات ہو رہی تھی اور جو پیش گوئی حضرت مسیح ماؤد رسّت <تصح> نے بیان فرمائی جو در حق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے <تصح> تو جماعت پر بڑے کٹھن وقت آئے بہت مشکل وقت آئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ ہوں جب خلیفہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل میں جماعت کی تائید و نصرت فرمائی اور ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئے ترقی کے دور میں جماعت کو اللہ تعالیٰ کے سے ڈالا اور جماعت ترقی گئی ترقی کرتی گئی آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے طرف سے جماعت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں تو آپ ایک شعر میں اس کا حال یوں بیان کرتے ہیں کہ آسمانی میں آسمانی میں, اس آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے میں فلک پر اڑ رہا ہوں اس کو ہے بل کی تلاش تو یہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں بیان کیا کہ جب جماعت پر بڑی کمزوری کی حالت تھی اور اب اللہ تعالیٰ کے فرض سے دیکھ لیں گے وہ جو تحریک جدید جس کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ کس طرح اس تحریک کے ذریعے سے جو لوگ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے دعویٰ کرنے والے تھے اور جو اس کی منارت المسیح کی اینٹیں دریائے بیاس میں پھینکنے کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اور جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فرض سے کس طرح نفوظ مختلف ممالک میں ہوتا چلا آ رہا ہے آخر میں ایک چھوٹا سا اقتباس ہے حضرت م... خلیفۃ المسیحث ث ث ثانی ماؤد رضی اللہ عنہ کا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور اس پر یہ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں صفی صاحب دیا. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہمارے لیے گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ایک چیز ہے جو مقدر ہے اور ان مقدر مقدرات سے ہے جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جیسا کہ فرمایا کہ لا تبدیل عالیہ مات اللہ اسی طرح ہمارے لیے مقدر ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے مسیح کے ماننے والے غالب آئیں گے اس لیے یہ تو سوال ہی زیر بحث نہیں آ سکتا کہ ہم جیتیں گے یا ہمارے مخالف فتح اور جیت ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے انشاءاللہ بہت بہت بہت شکریہ آپ کا امتیاز احمد سرا صاحب زاہد عابد صاحب اور صادق احمد صاحب آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی کی طرف سے اجازت دیجیے اظہر صاحب آج میرے ساتھ کنٹرولز پر موجود تھے اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم و رحمۃ اللہ اسلام